وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ وسلم بدعة بدعة ضلالة ضلالة بسم اللہ الرحمن رب شرح لي صدری لي من بسم اللہ, اللہ علم نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل Ibrahim انکا حمید مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وع لا آل Ibrahim انکا حمید مجيد الحمد للہ آج تیرہ اور چودہ ربیع الاول چودہ سو چونتیس حصوی کی درمیانی رات چھبیس جنوری دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے آج کی ہماری یہ خصوصی ایکسکلوسیو نشست جو ہے وہ امام کائنات سید الاولی نو شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ودادت مبارکہ کے مہینے کی نسبت سے ہے اور آج کا ٹاپک جو ہے ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے امانگ آل دا مسلم پہ جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے متعلقہ فرقہ وارانہ نظریات ہیں ان کا رب میں نے پچھلے سال گیارہ اور بارہ ربیع الاول کی درمیانی رات چودہ سو تینتیس ہجری میں کیا تھا تقریباً سوا دو گھنٹے کی وہ گفتگو ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاپ ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سکسٹی تھری کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تو اس میں میں نے جو افراد و تفریح سے بچ کر جو صحیح موقف بارہ نبی الاول کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہونا چاہیے سیلیبریشن کے بارے میں اس کو بیان کیا ہے لہذا آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے آج ہی ہماری جو ایکسکلوس نشست ہے اس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح الفناد احادیث کی روشنی میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اور اس ایکسکلوسیو لیکچر کا جو عنوان ہے یہ میں نے ڈڈکٹ کیا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث سے جو کتاب الآزان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 631 نمبر حدیث ہے کہ سید مالک بن حویر ربی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور یہ تقریباً غزل تبوک کے موقع کا واقعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے نو ہزری کے اندر تو وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیس دن تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی میں اپنا وقت گزارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شفیق اور رحم دل پایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آبزرو کیا کہ ہمیں اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرٹسی سے بچانے کے لیے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو نصیحتیں فرمائی جن میں ٹاپ آف دا لسٹ نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ ان کو جا کر دین سکھانا اور دیکھنا سلو کمار آئی تمونی وسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینا اور تم میں سے جو سب سے بڑا ہو عمر میں وہ تمہاری جماعت کی امامت کرے اب یہ کتنا زبردست جملہ ہے سلو کمار آئی تمونی وسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تاکہ اہل بدت کا منہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائے جو کہتے ہیں جی فلاں چیز کا حکم کہاں ہے جی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کام کرو تو آپ صلی اللہ علیہ و سلّم جوامے کنمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں آپ نے ایک جملے میں فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم نے مجھے دیکھا بس اسی طرح تم نے بھی نماز پڑھنی ہے لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اس صحابی نے روایت کیا وہی صحابی مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ وہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے لیکن افسوس امت کی اکثریت اس طریقے سے محروم ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو چھوڑ کر اور نسبتوں پر فہر کرنے کی وجہ سے نمازیں جو ہیں وہ مولویوں کی نسبتوں کے ساتھ بن چکی ہیں اسی لیے جب نماز محمدی کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً چڑ جاتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کیا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی یہ حدیث میں ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو اسی کو میں نے ڈیٹکٹ کیا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم <تصفح> یہ نماز حنفی نہیں یہ نماز مالکی نہیں یہ نماز شاپئی نہیں یہ نماز حمبلی نہیں یہ نماز جعفری نہیں یہ نماز بریلوی دیوبندی اہل حدیث صنفی نہیں بلکہ امام کائنات سجد البلی والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا یہ ایکسکلوسو لیکچر کل پانچ حصوں پر مشتمل ہوگا ان میں سے چار حصے جو ہیں وہ آج ڈسکس ہوں گے ان چار میں سے بھی تین جو ہیں وہ لیکچر کی فارم میں ہے اور چوتھا حصہ اینڈ پہ میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کروں گا اور جو پانچواں حصہ ہے اس کا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے اب ان پانچ حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے پورشن نمبر ون جو ہے وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہوگا جس میں میں نے تین اہم علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں پورشن نمبر ٹو پانچ صحیح السناد احادیث کی روشنی میں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ ابتدائی خاکہ اور بنیادی سکیچ جو ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور پورشن نمبر 3 میں پھر انشاءاللہ تعالی تیس سٹیپس کے اندر نماز کے جو بنیادی سات ارکان ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی میں اہل سنت کی جو متفقن علیہ احادیث کی کتابیں ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث ان پر متفق ہے اور الحمدللہ للہ اہل تشید بھی ان حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں یہ بڑی مس کنسیپشن ہے کہ شاید وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے ان کتابوں کو مانتے ہیں آپ ان کی نماز کی کتابیں اٹھائیں ہماری ہی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ شاء آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوگی نائنٹی فائیو پرسینٹ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی جن پر امت کا اتفاق ہے فجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ بلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 1176 سو چھہتر ہجری نقل فرماتے ہیں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرحو احادیث اطی الصحت ہے اس پر امت کا اتفاق ہے تو وہ سات ارکان کون سے ہیں پہلا رکن جو ہے وہ قیام دوسرا رکو تیسرا قوما چوتھا سجود پانچواں جو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلسے ہیں اور چھٹا تشہد اور ساتواں سلام پھر انشاءاللہ پورشن نمبر فور میں میں کوشش کروں گا دس بارہ منٹ میں آپ کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ بھی ڈیمانسٹریٹ کر کے کہ کس رکن میں کیسا جو ہے پوسچر بنانا چاہیے کیا پوزیشن ہونی چاہیے اس کو بھی انشاءاللہ شاء ایلیبریٹ کر دوں گا یہ چار ٹاپک آج ڈسکس ہوں گے اور پھر انشاءاللہ شاء پانچواں ٹاپک جو ہے ایکسکلوسیولی جو اختلافی مسائل سے ریلیٹڈ ہے خصوصاً رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اسی طریقے سے نماز فطر کا طریقہ نماز عیدین کا طریقہ نماز جمعہ کا طریقہ نماز جنازہ کا طریقہ اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ شاء تعالی میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا تو اب آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تین علمی پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے لی لی لی لی بھائی الحمد للہ پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے میں نے فرقہ واریت کی لانت سے بالا ہو کر تقریباً سکسٹی نائن کے قریب لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے ہیں مختلف اختلافی مسائل کے اوپر مثلاً مسئلہ علم غیب مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ وحدود الوجود اسی طریقے سے داڑھی کے بارے میں تقلید کے بارے میں فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شب برات کے بارے میں تراوی کے مسئلے کے بارے میں حیات مسیح علیہ السلام کے بارے میں علم لدنی کے بارے میں حدیث کرتاس کے بارے میں یہ مختلف ٹاپکس جن کو بہت کم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں الحمد ویڈیو بکس کی فارم میں ہمارے لیکچرز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو اس کے تھرو اپ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک میں نے اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا نماز محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کیونکہ شیطان نے اس نماز کے طریقے سے اتنی نفرت دلائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کے طریقے کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس پر فوراً ٹھپا لگ جاتا ہے یہ گساخ رسول ہے ماض اللہ تو اب جب ساری بنیادی باتیں کور ہو گئیں تو میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ اس فروعی مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے پہلے سارے عقائد پر گفتگو ہو چکی ہے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے جی یہ نماز کے طریقے کو لے کر بیٹھ گئے اس سے بڑی بڑی چیزیں وہ ساری الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں اور اس کے لیے سب سے بیسٹ موقع یہی تھا کہ ہم ربی ال شریف کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو استوار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسئلہ نمبر ستر کے نام سے مسئلہ نمبر سیونٹی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو جائے گا اور جو ستر کا عدد ہے یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے جیسا کہ سورہ اطوبہ کی آیت نمبر اسی میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان تب تب فرحم صبری لهم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ستر دفعہ منافقین کے حق میں دعا کریں گے تو ہم آپ کی دعا بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف ان الفاظ کے ساتھ رجوع لاتا ہوں استب پھر اللہ و اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع رہا ہوں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک مکتو روایت ہے اور مرفو حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں تینوں سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی قبر ستر ہاتھ دائیں اور ستر ہاتھ بائیں اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے الحمدللہ تو ستر کا عدد جو ہے وہ اہمیت کے لیے بھی ہے اور کثرت کے لیے بھی اور الحمدللہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بائی چانس چلتے چلتے ہمارا عدد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ ستر کا عدد آیا اختلافی مسئلہ نمبر سیونٹی نماز محمدی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جس عبادت پر دیا گیا ہے عقیدہ توحید کے بعد وہ نماز ہے سینکڑوں مرتبہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے پاک میں حکم فرمایا ہے سورت الروم کی آیت نمبر اکتیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و عقیم السلح ولاکون من المشرقین اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی یہ تو مشرقوں کا طریقہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو مسلمان امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو کلمہ پڑھنے والا ہو اور نماز چھوڑ دے نماز کو قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ بنو پھر سورت المدفر میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ایک منظر جو ہے اس کی نقشہ کشی فرمائی ہے آئٹ نمبر 43 کے اندر کہ جنتی جو ہے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دوستیوں سے وہ کوشچنگ کریں گے اور ایک مشن ان کا یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ تم نے تمہیں کس چیز نے دوزخ تک پہنچا دیا یہ جنتی پوچھیں گے دوستیوں سے تو سورت المدفر آیت نمبر 43 وہ کہیں گے پہلا جواب دیں گے پال نقم مل مسلم کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے دوستیوں کی سب سے بڑی علامت کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اب باز ادا شیطان بسوزہ دلاتا ہے کہ یہ تو کابروں کے بارے میں ایتے ہوں گی مسلمان نے تو جنت میں پہنچ ہی جانا ہے تو یہ بھی مسئلہ ذرا قرآن پاک کی روح سے کلیئر کر لیجئے کہ قرآن پاک میں پرٹیکولر انبیاء کرام علیم السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے دو تک پہنچے گے اور اس کا ثبوت سورہ مریم کی آیت نمبر ہے ففٹی نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من ہی خلف تو پھر انبیاء کرام علیم السلام کے جانے کے بعد ان کے جانشین بنے ایسے لوگ نہ لوگ ابو اس صلاح جنہوں نے نماز ضائع کرنا شروع کر دی وقت با اور انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی فصل فی القع تو ان قریب ہم انہیں دوزخ کی وادی رئی میں داخل کریں گے یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تیروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پھر جانشین ایسے لوگ بنے کہ جنہوں جن نے نمازیں ضائع کی اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی ایسے لوگوں کو انقریب ہم جھونک دیں گے دوزخ کی وادی غئی میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالی کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ سب سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا پھر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کا تیسرا نمبر پہلا نمبر نماز کا اور صحیح مسلم کے شروع کے چیپٹر میں کتاب المان میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اللہ اللہ خیر اللہ اگلا مطلب آپ سمجھ لو اگلا مطلب خود سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا بنتا ہے اور سنن نبی دود جامعہ تر اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑی اس نے پور کیا تعالی اور سنن نبی دعود میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز روز لکھ لائف اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز ضرورت نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی بل راضب اللہ اچھا ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو اس میں اپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے پہلے قتل کا مقدمہ ڈسکس ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ڈسکس ہوگا اور کیا معاملات خراب ہوں گے وہ مصرد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی نجات کا سبب ہوگی اللہ کے حضور اس کے لیے حجت اور دلیل ہوگی اور جس نے دنیا میں نماز ضائع کی ہوں گی اس کے لیے قیامت والا دن نہ تو نور ہوگا نہ نجات ہوگی نہ دلیل ہوگی الٹا اس کا حشر حارون فرعون اور حامان کے ساتھ پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اس کے ساتھ سمجھ لیں آپ کے کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں وہ آلریڈی میں دے چکا ہوں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں کیونکہ آج وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی پہلا لیکچر صورت النساء کی عائد نمبر ایک سو تین کے تحت میں نے دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سلاطقانت علمنی کتاب مکوتا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے تو اس کے کانٹیکس میں, میں میں نے باون منٹ کی گفتگو کی تھی مطلع نمبر 30 کے نام سے نمازوں کے اوقات نماز کی اہمیت اور اس کی رکتیں دوسرا لیکچر مسلح نمبر 29 کے نام سے مسافر اور مجاہد کی نماز کے صحیح احکام و مسائل یہ 43 منٹ کا اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے صورت المائدہ کی آئد نمبر 6 کے کانٹیکسٹ میں سوا دو گھنٹے کی گفتگو میں نے کی تھی استنجا گزو غسل اور تیمم کے بارے میں تو یہ چونکہ تہارت ریلیٹڈ ہے نماز کے ساتھ اس لیے میں نے اس کا تعارف کروا دیا یہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو الحمدللہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ میں بات اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دور حاضر کے اتنے بڑے بڑے اختلافی مسائل کو ابھی تک کسی بندے نے بھی ویڈیو ریکارڈنگ میں ایڈریس نہیں کیا اللہ کا فضل ہے یہ کوئی غرور تکبر والی بات نہیں ہے اللہ بجہ بصیرت یہ بات ہے اور الحمدللہ پوری دنیا سے ای میل آتی ہیں لوگوں کے فونز آتے ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے ظاہر ہے میری بھی اپنی زندگی اسی طرح گزری کہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور آج بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ساری باتیں ایسی ہیں جو فرقہ واریت کی نظر ہو چکی ہیں حالانکہ وہ مسائل اتنے بڑے مسائل نہیں تھے پوائنٹ نمبر تھری ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ پیوٹ ہوگا ایک ریسرچ پیپر پر جو آلریڈی اہلسنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ کو انشاءاللہ شاء تعالی لیکچر کے اینڈ پہ ہر بندے کو وہ ریسرچ پیپر مل جائے گا ریسرچ پیپر نمبر ایٹ مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ ولی وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صرف چار ورکوں پر دو ورقوں پر اور چار صفوں پر فور پیجز پر مشتمل ہے وہ اور ایک سو چالیس احادیث اس کے اندر سمو دی گئی ہیں صرف دو ورقوں کے اندر اور پوری نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک الحمدللہ تو وہ ریٹرن فارم میں آج جو میرا لیکچر ہے اسی میں سے ہوگا وہ آپ کو ریٹرن فارم میں نوٹس بھی لیکچر کے اینڈ پر انشاءاللہ شاء تعالی مل جائیں گے اور یہ سب پیپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ایف فارم میں بھی موجود ہے تقریباً تین ایم بی کی فائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے فری اور اس ریسرچ پیپر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلطی یعنی اہل حدیث کی متفقہ کتابوں سے ہیں اور اکثر احادیث تقریباً 90 سے 95% صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ اور اس ریسرچ پیپر کے اندر تمام کے تمام احادیث کے نمبر جو ہیں وہ احادیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے جو بیروت اور علماء ہرمین کی انٹرنیشنل نمبرنگ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے اور عربی سافٹ ویئرس اور کتابوں کے اندر جس کو دار السلام والے بھی شائع کرتے ہیں لہذا میں جو کریٹیکل احادیث ہیں صرف ان کے نمبر بتاؤں گا باقی احادیث کو چھوڑ دوں گا جس کو خواہش ہو تو وہ ریسرچ پیپر سے دیکھ سکتا ہے اور خود بھی احادیث کو پڑھ سکتا ہے اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکس بھی کر سکتا ہے اور اگر ای میل کے تھرو رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ ریٹ آف یاو آج کے لیکچر کی خصوصیت یہ ہے بھائیوں کہ جو اجماعی مسئلے ہیں مسلمانوں کے متفقہ ان کو میں خصوصیت کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ کو یہ بات پتا چلے کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان بھی اخلاقیات میں معاملات میں عبادات میں نائنٹی چیزیں کامن ہیں لیکن ہم وہ 10% چیزیں اچھال کر امت کو تفرقے میں ڈالتے ہیں تو جو اجماعی چیزیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا کیونکہ اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی حجت ہے اس قرآن پاک کی اتینٹیسٹی اجماعی تو ہے مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اسے نقل کیا تو اجماع بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب اجماع سے کوئی بات ثابت ہو جائے اس کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر نماز پانچ ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں عملی تواتر اور اجماع جس طرح پرانے پاک کے بارے میں ہے بالکل اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ہے کہ نمازیں پانچ ہیں جہاں اختلاف شروع ہوگا وہاں ہم کتاب و سنت سے پھر دلائل لیں گے جہاں پر اتفاق ہے دلائل کی ضرورت ہی نہیں وہ آلریڈی موجود ہوگا کتاب و سنت میں اسی طریقے سے اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشہیوں کا بھی اتفاق ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زہر چار فرض ہیں اصل کے چار فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض پوری امت کا اجماع ہے اسی طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نماز کے بنیادی رکن چار ہی ہیں قیام رکوع ہر رکعت میں دو سجدے اور تشہور اور اس پہ سب متفق ہیں پورا نماز کا جو سکیچ ہے اس پہ سارے متفق ہیں سوائے چند ایک مسائل کے وہ تھوڑے ہیں اور اتفاقی امور زیادہ ہے الحمدللہ تو اجماع پر میری الگ سے پوری گفتگو ہے تقریباً چالیس منٹ کی اہل سنت پار ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی خیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کی سترہ مثالیں اور اگر اجماع کو امت لے لے تو تقلید کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب مسلمانوں کو اجماع کے ذریعے کوئی چیزیں معلوم پڑ جائیں اور اس پہ میں نے تقریباً پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے مسئلہ تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اس پہ میں نے یہ مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اب آ جاتے ہیں ہم جناب آج کے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف ایک دفعہ تو روشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد لی محمد کما صلی حمید, حمید مجید بھائیو یہ پورشن نمبر ٹو پانچ سہی الاسناد احادیث کی روشنی میں نماز کا بلیو پرنٹ نماز محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کا ابتدائی خاکہ اور سکیچ کیا ہے اس کو انشاءاللہ یہ پانچ حدیثیں ہی بریف کر دیں گی آدیث تو بہت ہیں لیکن گھنٹوں چاہیے لیکن یہ پانچ احادیث انشاءاللہ ایسی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کریٹیکل احادیث کہ پوری نماز کی سٹرکچر کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیں گی اور یہ پانچ ہی پانچ احادیث اہل سنت کی متفقہ ہیں الحمدللہ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میں تمام مقابل فکر کے ساتھ رہا ہوں میری پیدائش جو ہے وہ بریلوی مکتا فکر کے اندر ہوئی اکتیس سال تک تو میں بریلوی مکتا فکر کے ساتھ رہا پھر کچھ عرصہ دیوبان کے ساتھ بھی گزارا کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ اہل تشیعوں کے ساتھ اب الحمد میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ہاں جہاں ان کی تعویل کی غلطی ہے اس کو ضرور بتاتا ہوں تمام لوگ جو اہل قبلہ ہیں اور اہل کلمہ ہیں ان کی تقسیر کو میں حرام سمجھتا ہوں الحمد اور جہاں جس کی کوئی بات غلط ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا جو دلائل ہے تمام مکاتب فکر کے الحمدللہ میں نے سٹڈی کی ہیں ورنہ تو ہمارے مکاتب فکر کے علماء کا یہ حال ہوتا ہے آپ بڑے سے بڑے کسی سنی عالم کو پکڑ کے لے آئے بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں سے اور اس کو کہیں کہ بتائیے کہ اہل تشیہ کے نماز کا طریقہ کیا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا انہوں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا ہوا کہ ان کو بھی دیکھیں اسی طریقے سے کسی بڑے شیعہ عالم کو پکڑ کے لئے ہیں تو اس سے پوچھیں کہ اہل سنکی نماز کا طریقہ کیا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ تو اپنی پیدائش کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں یہی علماء جو آج یہاں پر پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے یہ ایران کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے علماء شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پہ شیعہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایران والے جو اہل سنت کو غلط سمجھتے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے تو سن نہیں ہوتے تو ہمارے کے سارے کے سارے معاملات کس پر چل رہے ہیں اس میں میں ایک بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم کادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے ان کا کفر بالکل ٹھیک اپنی جگہ مجبور لیکن ایمانداری سے سوچیے اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے کہ نہ ہوتے ڈیفینے ہوتے تو آج اگر کوئی بندہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل عزیز ہے یا اہل تشو ہے یا ایون قادیانی ہے وہ کیوں یہ سوچ لیتا ہے کہ باقی سب کے سب فارغ گئے اور بھائی ٹھیک ہوں اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ حق دوسری طرف بھی لائک کر سکتا ہے اگر ایک قادیانی پوری زندگی مسئلہ ختم نبوت جو ہے اپنے علما سے سمجھتا رہے گا علما سے پوچھیں اور علما سے سیکھ سیکھ کے چلیں تو اس کو ہاتھ ملے گا اسی طریقے سے اگر کوئی بریلوی صرف بریلوی زمانے سے پوچھتا رہے گا اس کو کبھی حق نہیں ملے گا کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں ایک جربندی اگر صرف جو پوچھتا رہے گا اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ باقیوں کا کیا موقف ہے ایک اہل حدیث اگر پیدائشی اہل حدیث ہے کسی دوسرے کی بات ہی نہیں سنے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں موجود ہیں اسی طریقے سے اہل تشہی تو یہ بات سمجھنے والی ہے تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن الحدیث ہے اور یہی حدیث ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی کتاب میں ہا کے اندر بھی لے کر آئے ہیں لیکن بڑا ہیلپناک انہوں نے رزلٹ نکالا اس حدیث سے وہ آپ کو پتا چل جائے گا حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے حدیث کیا ہے ابو سلمہ آبی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تمام نمازوں میں تقدیر کہا کرتے تھے یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا کرتے تھے خواہ فرض یا نفل خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لی منحمیدہ کہتے اور ربنا لگ الحم اور پھر سجدے کی طرف جب جاتے تو اللہ اکبر کہتے سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کے اپنی نماز کو مکمل کرتے اور چار رقتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہتے اور جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے یہ حضرت ابو ریرا کا ساتھ فرمان موجود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیرات کے ذریعے نماز پڑھا کرتے تھے صرف ایک موقع پر آپ کہتے تھے رکو سے سار اٹھاتے وقت سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا نالق الحم اور ہمدہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس پر اہل سنت اور اہل تشہیوں کا اجماع ہے ادیس سے بھی مل گیا اجما بھی ہے اب ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے منہاج السوی میں سے کیا رضر نکالا اس پہ ہیڈنگ انہوں نے دی کہ رفاظہ نہ کرنے کا بیان تو اس میں تو بھائی طاہ رفاظین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تو نماز شروع کرتے تو اللہ ابھر کہتے اس میں تو ہار باندھنے کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں تو کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو ربی کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے اس میں ربی کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے اس میں کے الفاظ بھی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا تو بھائیو اس کو سمجھ لیجیے اصل میں یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ نے تکبیرات کے چیپٹر میں لے کر آئے اور اس کا پورا کنٹیکسٹ ہے پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں تقبیرات کا بیان یہ بالکل اسی طریقے سے کی فون میں بک میں فیزکس کی باتیں ہوں گی کیمسٹری کی نہیں ہوں گی کیمسٹری کے لیے بک کھولنی پڑے گی اور پھر وہ ایک کتاب کے اندر بھی کئی چیپٹر ہوں گے ایک گریوٹی کا چیپٹر ہے ایک ریلیٹوٹی کا چیپٹر ہے اب آپ کے گریوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹوٹی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے تو وہ اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے تو یہ تقبیرات کا چیپٹر تھا اس میں بتایا یہ کیوں بتایا بخاری کھولے سات سو چوراسی سے سات سو انانوے تک اور صحیح مسلم میں آٹھ سو ستاسٹھ سے آٹھ سو تہتر تک یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں اصل میں بنو امیہ کے جو شریر گورنر تھے انہوں نے تقدیرات کے نہیں چھوڑ دی تھی مروان کے دور حکومت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو مروان کو انہوں نے مدینے کا گورنر بنایا تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو رکھا اب جو بنو میاں کے گورنر تھے وہ تقبیرات اونچی نہیں کہتے تھے وہ صرف پہلی تقبیر اللہ پر اونچی کہتے تھے باقی ساری تقبیرات جو امام تھا وہ دل کے اندر ہی کہتا تھا آہستہ واضح بس مقتدی جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا یہ نماز مکمل کرتے تھے آواز کوئی نہیں پیچھے آتی تھی تو یہ بزت جو ہے وہ بنو میاں کے لوگوں نے جاری کی تو سعیدہ ابو ریر ابی اللہ تعالیٰ نے حق وہ انسان تھے انہوں نے اللہ کی قدم اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے اپنی وفات تک یعنی تمہاری نماز درست نہیں اے بنو میاں کے گورنروں یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ حدیث دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں تو پہلی حدیث یہی نکلے گی جو آپ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو اور پہلے نمبر پر ہوگی صحیح بہاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ میں تمام حدیث کی की اٹھائے پہلی حدیث نماز کے طریقے پر جو محدثین نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے جو پاکستانیوں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی جو بہاری مسلم میں موجود ہے اور और کے داوی कौन है خلیفہ راشد امیر المنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں رجل رجول بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رجل عبد عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے گارنٹی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ ان کے بیٹے ان سے روایت کر رہے ہیں سالم بن عبد بن عمر اور کئی سرو کے بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور ساری کتابوں میں صحیح اللہ عمل فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے سالم بن عبد اللہ اپنے والد عبد بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھے تک کندھوں تک اٹھاتے پھر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھی کہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کا ارادہ فرماتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے پھر صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ علیہ حمیدہ ربانحم کہتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع الیدین نہ کرتے رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو اور یہ دو ہاتھ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر یہ حدیث <Pine triangles> جو ہے دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں بنیادی حدیث ہے نماز کے طریقے پر اور یہ حدیث نقل فرما کر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اللہ کی کروڑوں رحمتے ہوں امام بخاری کے شگیر تھے اور بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے کا نمبر آتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمزی میں جب حدیث نقل کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دو سو چھپن نمبر حدیث یہ دی اور اس کے تحت مسئلہ کنکلوڈ کر دیا امام ترمزی کے کامنٹ پڑھ کے آپ کو بتانے لگا اس حدیث کے کانٹیکس میں فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو حسن صحیح حدیث ہے یہ فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے خیر بخاری اور مسلم میں موجود تھی لیکن امام ترمی نے بھی کہا یہ صحیح حدیث ہے اور پھر انہوں نے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کو بائی نیم مینشن کیا کہ ان تمام صحابہ کا اور تابعین اور تبہ تابعین کا نماز کا طریقہ یہی تھا پہلے نمبر پہ پتہ کس کا نام لیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سیدنا سید بن مالک سیدنا النا جابر بن عبداللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کا مالک بن حویر کا وائل بن حجر کا کتنے صحابہ کو بائی نیم مینشن کیا کہ وہ اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے اور پھر کہا کہ تابعین میں سے حسن بصری اتا بن ابی ربا تاؤس مجاہد ناف سالم اور سعید بن جدید رحم اللہ اجمعین یہ تمام تابعین بھی نماز اس طریقے پر پڑھتے تھے پھر تباہ تابعین کا ذکر کیا اور پہلے نمبر پر امام مالک رحمت اللہ نے امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل امام اوزائی امام سفیان بن اوانا امام محمد بن اساس اور سب سے بڑھ کر عبداللہ اللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے ان تمام آئما کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد بڑا ایکسکلوسو جملہ بولا بہت سخت جملہ بولا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کون ہے امام بخاری کے بھی دادا استاد اور امام ترم کے بھی دادا استاد اور امام و منیفا رحمت اللہ لے کے شاگرد عبد بن مبارک المتوفا 181 ہجری امام ترم نے صاف ہی نقل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکو میں جاتے وقت اور رقو سے اٹھتے وقت رقو لئے کرتا ہے اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا اور جو بندہ رف الدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے عبداللہ بن ابارے کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے اللہ کنکلوڈنگ کیوں گا اتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا اور یہ تو امام ترمزی ہیں ان کے استاد کی سنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک پوری ایکسکلوس بک لکھی ہے جز جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے جفول اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں میں کتاب کیوں لکھنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اس شخص کا رد کر رہا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیڑا ہے اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے اور وہ متکبر شخص ہے اور اس نے اجمیوں کی حدیث کے ان سے نابافیت کی بنا پر رفع الیدین کی سنت کو ان پر مبہم اور امبیگوس کر دیا اور اپنے گرد گوروں کا جھنگٹا لگا کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس نے اہل سنت کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ یہ اہل سنت کا دشمن ہے اور پھر صاحب لکھتے ہیں وہ مقدمے میں ہی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ہڈیوں اور گوشت اور دماغ کے اندر بدت جاری ہو چکی ہے کہ اس نے رف الدین کی سنت کی مخالفت کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ قیامت تک حق پر قائم رہیں گے تو انہوں نے کہا الحمدللہ اس گروہ کے لوگ موجود ہیں اور اس زنت کو مردہ نہیں ہونے دیں گے زندہ کریں گے ان شاء اور پھر انہوں نے فوراً بعد حدیث لی ایک سو بائیس حدیثیں اس میں جمع کی ہیں رفل ودین کے بارے میں اور پہلی حدیث لی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کا مطلب دلی محبوب انہوں نے میں سمجھتا ہوں کلر ٹھوک دیا تابوت میں آخری کیل ٹھوکا یہ کہتا نہیں بتائیں بھی خلفا رحسین کی نماز کا طریقہ کیا تھا تو انہوں نے پہلی حدیث ہی مولا علی سے لی ہے پچھلے تینوں خلفا ویسے ہی کور ہو جائیں گے لی حدیث مولا علی سے لی رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر مولا علی سے جب حدیث نقل کی وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ میں بیان کروں گا تیسری حدیث وہی ہے حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھا کہ ستر صحابہ سے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی روایتیں میرے تک پہنچی ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا چیلنج ہے میں پوری دنیا میں گھوما ہوں کسی ایک صحابی سے بھی ایک رقت بغیر ربول کے کے رکو میں جاتے وقت اور کو سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے اتنا بڑا دو... اتنا بڑا چیلنج یہ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیوں کیا انشاءاللہ اس کو میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا آج یہ میرا ٹاپک نہیں میں صرف اس کو بریفلی تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ معاملات کیسے سامنے آئے اور یہ جو باتیں مشہور کر دی ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے یہ عزیز پتہ نہیں کہاں سے نکال لی اسی طریقے سے گھوڑوں کی دھوموں والی عزیز اور رب الدین کو مکھیاں مارنا اور اس قسم کی جو بےودا باتیں کی جاتی ہیں ان کی علمی گرپ اس کے لیے زیادہ سے ٹاپک چاہیے تھا میں نہیں چاہتا کہ آج کے ٹاپک کو اس کی طرف لے جاؤں مکمل طور پر کیونکہ عام آدمی الحمدللہ للہ سلیم الفطرت ہے اس کو جب بتا دیا جائے کہ یہ بھائی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو اگر مولوی کوئی پٹی نہ پڑھائے تو سیدھا مسلمان ہی ہوتا ہے بچارا چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو ہوحدیز ہو شیعہ ہو مولوی پٹی پڑھائے گا تو وہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا دے گا عام مسلمان کے لیے کافی ہے کہ بھائی عدیث آ گئی سو اس لیے عام مسلمانوں کو ہم ایڈریس کرنا ہے مولویوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی حدایت دے سکتے ہیں بھائیو یہ جو حدیث میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کی یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور صحابی سے بھی ہے اور وہ ہیں مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری اور مسلم میں ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ سے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے کانوں تک اٹھاتے تھے اس کو میں انشاءاللہ شاء بعد میں بریو کروں گا بعض حدیث میں کندھوں تک بعض میں ہے کانوں تک تو یہ فرق کیوں آیا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں واحد حجر اور ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی روایت ہے اور اس میں بھی تین مواقع پر رفع رفالدین کرنے کا ذکر ہے نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور ایک چوتھا رفع جین ہے جو کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات نمبر حدیث میں ہے وہ ہے دو رقطوں سے اٹھنے کے بعد وہ چوتھا رفلدین ہے باقی جو پانچواں رفع الیدین ہے یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا تو اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے مالک بن ویرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے پھر میں جاتے وقت بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور رقو سے اٹھ کر بھی یہ حدیث جب سنن نسائی کے اندر آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و دو سجدوں کے درمیان بھی رف الدین کرتے تھے لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے وہ کیوں اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اس میں قتادہ جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے یعنی یہ نہ بتا دے کہ میں نے حدیث کس سے سنی تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو تو وہ اپنے استاد کو چھپا کر حدیث بیان کرتا ہے ام سے اخبرنا نہ یا حد سما سے بیان نہیں کرتا تو جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ حدیث ضعیف تصور کی جائے گی تو قطع جو ہے مدلس ہے سنن نسائی کی اس حدیث میں اس کا نمبر بھی سن لیجیے دس سو چھیاسی نمبر جس میں سے سننس نکالی گئی اور وہ کتاب بڑی کتاب ہے گیارہ ہزار سات سو سترہ حدیث ہے اس میں اور عام جو سنن نسائی ہے اس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ یعنی آدھی حدیث ہے تو اویجنل کتاب وہ ہے جس سے نکالی گئی اور دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاصب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شوبھا لکھا گیا تو سعید اصل میں رابی ہے جن سے جو ہے جنہوں نے قطع سے بیان کیا ہے کیونکہ اگر شوبا قتادا سے بیان کر دینا تو شوبا نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں سما کی تصویر کے بغیر کتادا کی حدیث نہیں لیتا لیکن سنن نسائی جو غلطی سے چھپی ہے اس میں یہ شوبا کے الفاظ چھپ گئے اوریجنل اور جو کتاب ہے سنن نسائی القوبرا اس کے اندر سعید کے الفاظ موجود ہیں یہ میں نے کلیئر کر دیا اور اس حدیث کا نمبر جو ہے وہ چھ ہے سنن نسائی القبرا کے اندر البتہ مصنف ابنبی شہبہ میں کئی تابعین ایسے موجود ہیں جو سجدوں میں بھی رفول دین کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا تاؤس رحمۃ اللہ علیہ لہٰذا ہمارے اہل تشیع بھائی سجدوں میں بھی رفول دین کرتے ہیں باقی چار موقعوں میں تو اہل سنت کا ان کا اتفاق ہے نماز شروع کرتے وقت رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت یہ اہل تشیع بھی کرتے ہیں اہل سنت بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو پانچواں رفلیہ دین ہے چوتھا وہ بھی کرتے ہیں دو رقطوں سے اٹھنے کے بعد پانچواں رف الیدین جو ہے یہ اہل تشید کے ہاں جو آیا تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تابعین سے ثابت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کوئی صحیح صنعت کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں بلکہ اس کے الٹ موجود ہے جو عبداللہ بن عمر کی میں نے پڑھی تھی کہ سجدوں میں رف الیدین نہیں کرتے تھے بہرحال چونکہ تابئین نے یہ عمل کیا تو ہم اس کے اوپر کوئی بدرق کا فتویٰ نہیں لگاتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سجدوں میں رف الدین نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پر بدرک کا فتویٰ نہیں لگاتے اب آ جائیے تیسری حدیث کی طرف سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری نے جز رپول کے میں پہلی حدیث خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے لی تاکہ مسئلے بالکل واضح ہو جائے کہ اگر سیدنا علی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو باقی تین خلفا بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے وہ لال سے حدیث وہ بھی موجود ہیں ابھی ٹائم نہیں ایک ایک خلیفے راشد سے نماز کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں تو حضرت علی کا آ گیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا اس لیے میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ڈالی جو کہ جامعہ ترم میں بھی موجود ہے اور سنن ماجہ میں موجود ہے کہ سعیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک بلند فرماتے پھر جب رکو میں جانے لگتے تو بھی اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند فرماتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے ربنا اور ربن اور دونوں ہاتھوں کو کندو تک اٹھاتے اور پھر سات الفاظ ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان ایسا عمل نہیں کرتے تھے اور پھر جب دوسری رکت سے فارغ ہو کر تیسری رکت کے لیے کھڑا ہوتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کندو تک اٹھایا کرتے تھے الحمدللہ چوتھی حدیث جامع ترمزی میں سنبی دعود اور سنبن ماجا کے اندر گیارہ صحابہ کی ان کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ گیارہ صحابہ کی گواہی سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ترمزی میں موجود ابو دعد میں موجود ابن ماجہ میں موجود اور اس صنعت پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ سو اٹھائیس نمبر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض بد بگ بخت اس عدیج کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تابی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے ابو حمید سعدی سے تو تابی کی ملاقات محمد بن عمر بن عطا جو تابی ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے صحیح بخاری میں متصل صنعت پوری موجود ہے اسی صنعت پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس صحابہ کی موجودگی میں پایا اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً پچیس سے تیس سال بعد کا ہے پچیس سے تیس سال بعد کیونکہ جو تابی بیان کر رہے ہیں وہ سما کے قابل اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تیس سال گزر چکے تھے تو وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں دس صحابہ کرام اور گیار میں ابو محسع رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے تو وہ دس صحابہ میں ابو محسادی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے تو پتہ ہے ان صحابہ نے کیا کہا انہوں نے کہا اے ابو حمید آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے تھے آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی جتنی ہم نے صحبت کی ہے کیونکہ اس میں سعید ابو اسادہ بھی موجود ہے رضی بھی اللہ تعالیٰ جو جید صحابہ میں سے تھے تو آپ تو بالکل اینڈ پر مسلمان ہوئے آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ نماز کا طریقہ جانتے ہیں لیکن صحابہ میں آجری تھی انہوں نے نہیں کہا کیا جا تو انہوں نے کہا کہ آپ بیان کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا یعنی اگر ٹھیک ہوا تو ہم تصدیق کر دیں گے اور غلط ہوا تو آپ کی لحاظ کر دیں گے تو پھر الحمدللہ انہوں نے جو نماز کا نقشہ کھینچا ہے الحمد اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ پوری کی پوری نماز اس کے اندر سمودی ہے الحمد اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کر سناتا ہوں اس کا ٹیسٹ ہی اس میں ہے سعید البو رضی اللہ تعالی تعالیٰ دس صحابہ جن میں ابو قتادا بھی موجود تھے کھڑے ہوئے اور یہ سارا معاملات جو میں نے بیان کی اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر تقدیر کہتے تو دونوں طریقوں سے درست ہے پہلے اللہ ابھر کیا کہ بعد میں ہاتھ اٹھانا سائمل اٹھانا یا پہلے ہاتھ اٹھانا اور بعد میں اللہ ابھر کہنا یہ تینوں طریقے آدیش میں ثابت ہیں بخاری مسلم میں ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابر کہتے اور دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اس میں ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ عبر کہتے تو اس میں الحمد للہ امت کے لیے آسانی ہے پھر تکبیر کہتے پھر کارا کرتے پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور پھر رکو کرتے اور اپنی ہچیلیاں گٹنوں پر رکھ دیتے گویا کے انہیں پکڑا ہوا ہو ہاتھوں کو کمان کی طرف تان کر پہلوؤں سے دور کر لیتے بالکل سیدھے ہاتھ رکھ لیتے رکوع کے اندر کمر بالکل سیدھی کر لیتے نہ تو سر مبارک کو جھکاتے اور نہ ہی بلند کرتے پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکم کل ابنالحمد کہتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے یہ تیس سال بعد کا ذکر ہے اور پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر تقبیر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے سجدے میں ناپ اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ نہ لگنے دیتے یعنی کھل کر سجدہ کرتے پاؤں کی انگلیاں کبلا کی, کی طرف موڑ لیتے یعنی ایسے مڑی ہوئی ہوتی کبلا رو میں انشاءاللہ شاء پریکٹیکل بھی کر کے بتا دوں گا پھر سر اٹھاتے بائیں پاؤں کو موڑ لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یعنی جلسے کے اندر دو سائڈوں کے درمیان سکون سے بیٹھ جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے پھر تکبیر کہہ کر اٹھتے اور بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے اس قدر اطمینان کے ساتھ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یعنی دوسرا سجدہ کر کے بھی پھر بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جلسہ اس طرح ہر یہاں تو ذکر ہے اور بخاری شریف میں اس کا حکم بھی موجود ہے وہ میں جب علماء عرب کا رد کروں گا کہ انہوں نے نماز کے اندر جو خرابیاں ڈالی ہیں اس وقت علماء رحمان نے تو ان کی ان شاء اللہ تعالی جو علمی گرفت کروں گا اسی لیکچر میں اس میں میں بتاؤں گا کہ دوسرے سطح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے بیٹھ جاتے ہتھیٰ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی پھر آپ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسری رقت بھی اسی طرح مکمل فرماتے ہیں پھر جب دوسری رقط کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھو تک اٹھاتے یعنی دو رختیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکت میں کھڑے ہوتے تو وہی مولا علی نے جو کہا تھا رضی بھی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تعین کے بعد یعنی کہ دو رختوں کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے حتیٰ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک فرمایا کرتے تھے تبرک کیا ہے وہ صحیح بخاری میں پورا طریقہ بھی موجود ہے اس میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں پاؤں مبارک کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں مبارک کو دائیں پاؤں کی پنڈلی سے گزار کر بائیں کولے پر بیٹھ جاتے جس طرح ہماری گھر میں عورتیں تشود بیٹھتی ہیں یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورتیں ہاتھ بھی صحیح اٹھاتی ہیں تو ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں یار جا کے اپنی امی سے نماز سیکھو مولوی سے نہ سیکھو تو آپ کو کافی زیادہ نماز درست ہو جائے گی عورتیں جو ہیں وہ دوسرے سائزے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھتی ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر اور بخاری جی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسرے سائزے کے بعد جب بیٹھتے تھے تو ہاتھوں کا سہارا لے کر رکت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اب بھی آپ سیکھو کہ مولوی سے نوانا سیکھو جا کے امی سے سیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں کولے پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیتے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو دس کے دس صحابہ نے کہا تم نے سچ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے تیس سال بعد دس صحابہ اور گیارہ میں وہ خود گیارہ صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی ہے اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام تر مزید اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں حاضر حدیث حسن, ان صحیح ان یہ حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو سیم نماز کا طریقہ کیمیائی سعادت میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتبفہ پانچ سو پانچ ہجری نے نقل فرمایا اور بنی تو طالبین میں شیخ عبد القادر دلانی رحمۃ اللہ علیہ المتبفا پانچ سو اکسٹھ ہجری انہوں نے بھی سیم طریقہ نماز کا لکھا اب گیارہویں والا پیر کہتے ہیں اور گیارہ سے آبا کی گواہیوں والی حدیث نہیں مانتے ہم بھی گیارہویں کے ماننے والے ہیں گیارہ صاحب کی گواہیوں کو تو گیارہویں والے پیر نے بھی یہی بات نقل کی بنیت و طالبین اب ہم کہتے ہیں ان کو بھی نماز کا طریقہ پتا تھا حالانکہ ہمارے لیے دلیل نہیں وہ لیکن جو لوگ ہمارے لیے دلیل اتنی کافی ہے کہ احادیث کے اندر بات آ گئی لیکن جو لوگ اپنی نسبت ان کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں تو ان کے طریقے پہ نماز بھی تو پڑھیں اور حرام کن بات ہے کہ بریلوی دوبندی اہل حدیث سارے چھاپ رہے ہیں گنیت و طالبین کا ترجمہ اور میں سادت امام ازالی کا ترجمہ تو کی کتابیں ہیں ان میں نماز کا طریقہ تو ذرا کھول کر دیکھیں کیا ہے اور پھر پوانا لگاؤں نہیں وہ تو املی تھے, تھے وہ کہاں لکھا ہوا انہوں نے عملی تھے, شافی تھے وہ تو ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لے کر چلتے تو پھر میں اس پہ ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں اگر آپ حملی ہو کر رفل یہ دین کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں محمدی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم رفل عید کرنے دیں خدا کے لیے ہم پر بھتوانا لگائیں ہماری نسبت بہت بڑی ہے الحمد پانچویں اور آخری حدیث پورشن نمبر ٹو کی یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے اور اسی میں انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل بھی کلیئر ہوں گے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 896 نمبر میں نے نمبر اسی بتائی بڑی کریٹیکل حدیث ہے سن اب داؤد میں بھی ہے اور سنم مسائی میں بھی موجود ہے لیکن مسلم شریف میں اس کا تھوڑا سا پورشن ہے مختصر ڈیٹیل سن ابھی دودھ اور سن نسائی کے اندر کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے یمن کے شہزادوں میں سے تھے شاہی فیملی میں سے تھے مسلمان ہوئے اور ابو دعود میں اور نسائی میں الفاظ ہے کہ میں صرف اس لیے مدینہ شریف آیا کہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں اللہ فتح مکہ کے بعد اب آپ ذرا دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں بت رکھ کے اب آتے تھے تو وہ اس لیے جائن ہوتا تھا فتح مکہ کے بعد تو پورے عرب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو چکی ہوئی تھی بت رکھنے کی اس کی مجال تھی بت تو ٹوٹ چکے تھے جو ہے وہ آٹھ اجلی میں فتح مکہ میں یہ نو اجلی میں مسلمان ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں صرف اس لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح پڑتے ہیں بنگا اسپیشلی سفر اس کے لیے کرنے کے لیے آیا صحیح مسلم میں بھی موجود دعوت بھی سنسائی نے بھی آپ ان کو دیکھیے اور انہوں نے نماز کا طریقہ کیا بیان کیا وائل بن حجر کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ رسول اللہ کی نماز کو ضرور دیکھوں گا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر لے آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا مسلم یہ الفاظ ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور اب ادائی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہتیلی کف اور ساعد پر رکھا اس کو عربی میں کہتے ہیں رسخ راسیم اور غین اور اس کو کہتے ہیں کف اور اس کو کہتے ہیں ساعد یعنی کہ کونی سے لے کر یہاں تک تو کہتے ہیں میں نے وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کپ اور سانس پر رکھا اچھا یعنی پورے بازو پر رکھا اس کو میں بعد میں بریف بھی کروں گا اس میں جو اختلاف آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا جیسا کہ شروع میں اٹھایا تھا یعنی کانوں تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکو میں جاتے وقت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے اندر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جب اٹھایا تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جس طرح نماز کے شروع میں کیا تھا یعنی رکوع کے بعد بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی دونوں ہتیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور دائیں کونی کو دائیں ران کے ساتھ ملا لیا وہ تورک میں ایسا ہی ہوتا ہے میں بتا بھی دوں گا اور پھر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ہاتھ کو بند فرما کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرما رہے تھے تو اپنی انگلی کو ہلا بھی رہے تھے پہلے خالی اشارہ کیا اور دعاؤں کے دوران اس کو ہلکا ہلکا ایسے ایسے نہیں ہلانا یہ جیسے سعودی عرب میں بھی بعض عربی بڑا تیز تہلا رہے تھے بالکل آہستہ آہستہ اور مسلم امام آمند میں صحیح حدیث موجود ہے کہ یہ شہادت کی انگلی نماز میں جب اٹھائی جاتی ہے یہ شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت پڑتی ہے یہ الحمدللہ تو یہ جو شہادت کی انگلی اٹھانے کا ذکر ہے اور اس کو ہلانے کا یہ ابو دودھ اور نسائی کے اندر اور پہلا والا حصہ جو ہے وہ کامن ہے پھر ابو دودھ میں آگے الفاظ موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا نوجری میں تو واپس گئے پھر کہتے ہیں میں اگلی دفعہ پھر سردیوں کے موسم میں آیا دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتنا پڑتے ہیں یعنی آپ دس ہجری میں آیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر نماز پڑھ رہے تھے جس طریقے پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ سردیوں کا موسم تھا اور میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اپنی چادروں کے اندر اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بھی رفلی دین کر رہے تھے یہ پاکستانی پتا لگا منسوخ ہو گئے پتا چروکڑا منسوخ ہو گیا تو, <سلام> تو یہ انہوں نے الحمد بات نقل فرمائی اور یہ حدیث بڑی پرٹیکولر ہاتھوں کی پوزیشن کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہاتھ کہا رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشود میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے تو یہ حدیث ہر موقع پر ہاتھوں کی پوزیشن بتا رہی ہے لہذا اسی حدیث کے کانٹیکس میں میں انشاءاللہ شاء اللہ مسئلہ کلیئر کر دوں گا کہ علماء عرب نے جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے یہ بالکل سنت کے خلاف ہے اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی جب اس قومے کا پورشن آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا اب آتے ہیں جناب ہم آج کے جو تھریٹیکل لیکچر ہے اس کے آخری حصے کی طرف پورشن نمبر تھری کی طرف اور وہ ہے تیس اسٹیپس میں نماز کا طریقہ جو سات ارکان ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ شاء ڈسکس کروں گا اب یہ بہت امپورٹنٹ پورشن جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک رکن کی تفصیل حدیث کی روشنی میں ٹائم بچانے کے لیے میں صرف حدیثوں کے ریفرنس دوں گا پوری حدیثیں بیان نہیں کروں گا صرف بوں گا کہ بخاری شریف میں یہ ہے پوری حدیث بیان کی تو تین گھنٹے کا از مطلب اور چاہیے تو مقصد نہیں مقصد ہمارا چیز کو سیکھنا ہے ایک دفعہ بوشی پڑھ لیجیے اللہ مس محمد کما صلی تعالیٰ اللہ مبارک محمد محمد علی ابراہیم ابراہیم مجید بائیونماز شروع کرنے سے پہلے آٹھ چیزوں کا خیال رکھ لیں اور یہ آٹھ کا فگر جو ہے وہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو وضو کے بعد پڑھ لے اشد اللہ وحد اللہ شریق علیہ اشد ون محمد ابدل ہُو تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں پہلی چیز تہارت ہے یعنی جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا اسی طریقے سے وضو غسل کا اہتمام کرنا اس پہ میں بتا چکا مسئلہ نمبر 42 ہم ریکارڈ کروا چکے ہیں سوا دو گھنٹے کی گفتگو اس ڈیٹیل میں آ جانے کی ضرورت نہیں دوسری چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہے کوئی بھی عمل درست نہیں لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی تو اب صرف کیا نماز کی نیت ہوتی ہے بزو جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے تو کیا ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں اشار کے نماز کے وزو کی کسی نے کی کبھی یا نیت کرتا ہوں اس استنجے کی جو میں اب عشا کی نماز کے لیے کرنے جا رہا ہوں کبھی دقل ہے نماز کے لئے الفاظ کیوں آئے تو یہ علماء نے خود ڈیوائز کیے ہیں خام خواہ امت کے اندر یہ چیز ایڈ کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ جب گھر سے چل پڑے آپ کی نیت ہوگی زبان سے اس کو دورانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے نہ کسی تابی سے ثابت ہے لہذا اس کو یہ بات کہنے میں آر نہیں اور اس کو برا نہ مانیے گا خود صوفیا کے ہاں جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں مجدد مجد ثانی جن کو وہ کہتے ہیں شیخ احمد سندی صاحب انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا بےدر ہے یہ انہوں نے لکھا تو یہ بات میں ان کی اگرچہ مجھے ان سے کئی معاملات میں بہت اختلاف ہے لیکن ان کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی یہ بدرات ہے ثابت ہی نہیں ہے تیسری چیز سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ تو ہماری مسجدیں عموماً قبلہ رخ ہوتی ہیں گھروں میں بھی ہمیں تمام کرتے ہیں لیکن سفر کے دوران اپنے پاس قطب نما رکھنا چاہیے یا جو نارتھ سٹار ہے رات کے وقت قطبی اسٹار ہے اس کو دیکھنے کا پتہ ہونا چاہیے تو پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف چودہ ڈگری ہے ہمارے یہ جیلم سے لے کر اسلام آباد یہ تقریباً بنتا ہے تو اس کا اہتمام کیا جائے خصوصاً یہ پٹرول پمپس پہ جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں مجھے بھی کئی جگہ اتفاق ہوا ان کا قبلہ بالکل غلط بنا ہوتا ہے تو مسجدیں مومنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں ہمارے اسلام آباد کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت اہتمام کرتے ہیں کئی مسجدیں جو ہیں وہ تڑوا کے انہوں نے ان کے قبلے سے ہی کروائے ہیں آ کے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن باقی بات یہ ہمارے اس جیلم شہر میں یا چھوٹے شہروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا اس طرف چوتھی حدیث سے ہی بخاری صحیح مسلم کی متفق حدیث یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لوگ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچکنا ہے نماز میں سے نماز میں ادھر ادھر ایسے دیکھنا پانچویں چیز صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں یا دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں تو دعا میں بھی نظر جھکی ہونی چاہیے ہاں دعا کا قبلہ آسمان ہے ہتھیلی جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے اور یہ بھی صحیح صنعت سے ثابت ہے ابب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ دو صحابہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو ہے وہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہروں پر بھی پھیرا کرتے تھے لہذا یہ سنت ہے اور اس کو شیخ البانی کا اس کو بدت کہنا ان کی سب اشتہاری غلطی ہے اللہ ان کو معاف کریں چھٹی چیز سنبھی دعود اور مصر امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو نماز کے پروٹوکول میں تو لازمی ٹخنے ننگے کرنے چاہیے لٹک نہ رہا ہو جرابیں بھی ٹخنوں کو کور کرتی ہیں لیکن اس میں لٹکنے کے الفاظ ہیں یعنی تحمد یہ شلوار یہ لٹک جو اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے تو یہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں نماز کے علاوہ بھی سنت ہے لیکن نماز میں تو پرٹیکولر اچھا یہ جو میں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے آپ صلی اللہ علیہ نے نماز نے منع فرمایا تو اس میں ہی یہ بات امپلائڈ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی بندہ کنسنٹریشن کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا کیونکہ اس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمائی جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو منع فرما دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نماز کے اندر ایک چیز جو ہے وہ پرٹیکولر ملتی ہے جس میں پوری امت کا اجماع ہے اور امام بحیکی کی جو خلافیات الخلافیات کتاب ہے اس میں بھی صحیح سنعت کے ساتھ صحیح طرح سے ہے کہ نمازی جو ہے وہ قیام کی حالت میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ سجے والی جگہ پر مرکوز کرے گا تو یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی امت کا عملی تواتوں اور اجماع بہت بڑی دلیل ہے خبر واحد سے بڑی دلیل امام شافی نے فرمایا کہ اگر ایک حدیث ایک صنعت سے آ رہی ہو اس سے بڑی جو مضبوط چیز ہے وہ امت کا اجماع ہے اجماع کو تو یہ امت پوری کا اجماع ہے کہ نماز میں سجدے والی جگہ پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اس پر اتفاق ہے ساتویں چیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عورتیں جو ہے نماز کے دوران اگر کہیں علادہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کلائی تک اور اپنے پاؤں جو ہے وہ ننگے رکھ سکتی ہیں عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ٹخنے ننگے کریں یہ بردوں کے لیے خاص حکومت اور مردوں کو ایک اور چیز کا بھی یہاں کرنا چاہیے کہ سر ڈھام کر نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ایک رکت پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے سوائے کسی مجبوری کے یا احرام کی حالت میں یہ بات الگ ہے کہ سر ڈھانپنا نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن ہمیں نماز میں جیسے کہ سورت العراف میں آتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی نقل اتارنا یہ سب سے بڑی زینت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کر رکھتے تھے تو اگر کوئی بندہ نماز میں ہی استعمال کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسا کوئی بندہ اگر صرف اثر یا مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور باقی تین نہیں پڑھتا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بھی نہ تم پڑھو تو یہ کہنا کہ جی نماز میں ڈھانپ لینا اور عام حالت میں نہ ڈھانپنا ویسے ہی نہ ڈھانپو یہ بات نہیں نماز ڈھانپنے کا نماز میں سر ڈھانپنے کا استعمال کرنا چاہیے آٹھویں اور آخری چیز اس کنٹیکس میں یہ ہے آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل فون اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل فون نے تو نمازوں کا سکون برباد کر دیا اور نمازوں میں تو پھر بھی چلے مسجد چھوٹی ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو گور لیتے ہیں آپ کو اگر ہرمشی فین میں حاضری کا موقع ملے تو وہاں بڑی کوپس ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران اتنے فون بچتے ہیں کہ ان کو آپ روکنے نہ ممکن ہے تواف کا مزہ خراب کر دیے اور لوگ فون سن بھی رہے ہوتے ہیں خالی جو ہے تو اتنی بڑی نہصت پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز میں بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہم نے کیا کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرنی اور نماز کا لطف ہی اس وقت ہے کہ جب آپ نماز اس نیت سے شروع کریں کہ یہ اپنی نیچرل پیس میں جب ختم ہو تو ہو ختم کرنے کی نیت سے شروع نہ کریں ورنہ پوری نماز میں آپ کی دوڑ لگی رہے گی بس نیچرل پیس میں آہستہ آہستہ پڑھتے چڑھے جائیں جب بھی ختم ہو ایک دفعہ کافاج لگا کے میں نے تو ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے کہ بالکل سکون سے نماز پڑھی صاف آج لگا کے چھ منٹ میں دو رختیں پڑی جاتی ہیں تو اپنا نماز کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنی رختیں میں نے پڑھنی ہے تو اتنے ٹائم میں گھر سے لے کر آئے افرا تفریح کرنے کی ضرورت نہیں ایک بار کیلکولیٹ کر لیں تو یہ نماز کے سکون کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز شروع کرتے وقت اس کو ختم کرنے کا خیال نہ آئے بلکہ اس کو نیچرل پیس میں ختم کرنے کی کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسلم امام احمد کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ امام حاکم نے بھی نقل کی ہے کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کون ہے فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا نماز میں چوری کرتا ہے وہ تو آپ دیکھ لیں رکو بھی مختصر اور اس کے بعد قومہ بھی مختصر اور سجدے بھی فوراً فوراً اور جلسے میں منی بیٹھنا اور فوراً دوسرے سجدے میں جانا یہ عموماً نماز اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ایک سیابی بڑی تیزی سے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو آ کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیکم السلام کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی اگر نماز پڑھ کے آیا تھا اس نے دوبارہ پڑھی پھر سلام کیا آپ نے جواب دیا فرمایا پھر جا کے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تین دفعہ اسی طریقے سے ہوا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ پھر سکھا دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خوب اچھے طریقے سے سہارت حاصل کرو اس کے بعد سکون کے ساتھ جو ہے وہ تیبلا رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ پھر تکبیر کہو اس کے بعد قرآن پاک میں سے پڑھو پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو پھر سکون کے ساتھ جو ہے وہ رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ حتہ کی ہار ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے پھر سکون سے سجدہ کرو پھر سکون سے سجے کے ساتھ سر اٹھاؤ اور سکون سے بیٹھ جاؤ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے پھر دوسرا سائزہ کرو پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ موجود ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6251 دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رقص کے لیے کھڑے ہو لہذا جس مسلم کی یا بخاری کے ترک میں یہ نہیں آتا کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ تو وہاں عدم ذکر شمار ہوگا جب ایک جگہ ذکر سافت ہو جائے تو دوسری جگہ ورنہ تو اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں کہ بان ربی لدیم پڑھو تو دوسری حدیسوں میں موجود ہے لہذا اس میں امپلائڈ ہو گا اب آئیے جناب پہلا رکن نماز کا وہ ہے قیام سٹیپ نمبر ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اب وہ مسئلہ میں کلیئر کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق العزیز کندھوں والی ہے اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرس وہی سلو کمار آئی تم نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو انہوں نے کانوں کا ذکر کیا تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو مجھ پہ یہ بات کھلی ہے کہ بیسیکلی نماز میں ہاتھ کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں جم صحابہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر خود بخود ہو جاتی ہیں لہٰذا اس میں الفاظ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کانوں کے ساتھ جوڑتے تھے نہیں یہ کوئی ثابت نہیں کانوں تک اور عربی کے الفاظ ہے محاذی اس کے پیرل انگلش میں آپ اس کو سمجھے اس کے متوازی جیسے کہ اگلے محاذ یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے محاذ پر یہ تو نہیں اور اندر گھس جانا پیرل میں محاذ کے سامنے محاذ آ کے کھڑا ہونا تو یہ جو الفاظ ہے کانوں کے مہادی کانوں کے پیرل اٹھاتے تھے تو آپ یہ ذرا دیکھیے اگر آپ اس کو پیوٹ مان لیں جیسے کبضہ ہوتا ہے دروازے کا اس کو اپنی نارمل پوزیشن پہ یوں اٹھائے ایسے یہ خود بخود اس پوزیشن پر پہنچے گی آپ دیکھیں کہ میری انگلیاں کانوں کی سیت میں ہیں اور میری ہتھیلی جو ہے کندھے کی سید میں تو جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور اس میں انگلیوں کا کانوں تک اٹھانے میں کندھوں تک بھی خود بخود شامل ہے یہ جو علماء عرب نے یہ جو شروع کیا ہوا نا یہ والا کام کام والا یہ بالکل کوئی سنت نہیں ہے اور وہ اس سے کندھوں کا سارا لے رہے ہیں کندھوں والا یہ چکر ہی نہیں ہے تو سینے تک ہو جاتا ہے ہاتھ ایک ہی طریقے سے اٹھانے ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کانوں تک اس کے مزید اوپر کرنے چاہیے تو پھر وہ یوں اٹھا لے ادھر تک لے جائیں اس کو اوپر لیکن میں نے جو اس کو سمجھا ہے, وہ بیسکلی یہی ہے اور اس میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی لیکن ایک غیب روایت مل گئی ہے اس کی سپورٹ میں جو کہ روایت جو ہے وہ سنبی دعود کے اندر موجود ہے وائل بن حجر کے بیٹے بیان کرتے ہیں لیکن ان کے بیٹے بڑے چھوٹے تھے جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے سما ان کا ثابت نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے یہ وہی وائل بن حجر جو نماز دیکھنے کے لیے اسپیشل آئے تھے صحیح مسلم جن کے الفاظ ہیں کہ اٹھاتے تھے ابو میں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہیں وہ کندھے کی سید میں آ جاتی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انگلیاں اور یہ انگوٹھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کی سیٹ میں آ جاتا تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے میری بات لیکن یہ چونکہ حدیث اصول محدثین پر ٹھیک نہیں ہے لہذا اس کو میں زلیل نہیں مار رہا لیکن اجتہار پر بائرل پراورٹی رکھتی ہے یہ تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے الحمدللہ اس حوالے سے اچھا اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستا کے اندر تو یہ بھی سن لیجیے ہاتھ باندھنے کی دیدی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے سنن نبی دود کے اندر بھی موجود ہے نہ اتنی بیان کر سنن ترمتی کے اندر بھی موجود ہے اور یہ الفاظ ذرا سن لیجیے صحیح بخاری میں ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں کہاں رکھیں بائیں زیرہ پر یہ صحیح بخاری میں موجود ہے سو چالیس نمبر اور امام, بغاری نے امام, مالک امام مالک سے لے کر, کر کونی تک کو جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زیرہ پینا کرتے تھے لڑائی کے لیے یہ زیرہ تو ہاتھ زیرہ پر رکھنا ہے اپنا دایا ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی کلائی اور ساتھ پر رکھا یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے اب بات کہتے ہیں نہیں کہ وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو باقی زرہ کا جو ایٹی پرسینٹ حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں کس کی جان سے چھوڑتے ہیں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایا ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھتے تھے اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زیرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے تو دایا ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھتے تھے تو زیادہ یہ بھی کوئی نہیں ثابت یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں اور جو بالکل نیچے بال ہیں وہ بھی ثابت نہیں یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک یہ گلے کے قریب درمیانی حصے تک اور اس کے اسپورٹ ایک حدیث بھی موجود ہے مسرد امام احمد میں سئی صنعت کے ساتھ دو ہزار بائیس ہزار سترہ نمبر کہ سیدنا انہ تائی ربی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے تو یہ درمیان حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے تو یہاں بھی نہیں باندھنا اور اسی کباب بھی یہ کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں تو کندے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سیٹ ہونا چاہیے تب کندے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے یہ بھی اس میں حکمت ہے ایک حدیث ہے ابی دعود میں نادا سے نیچے ہاتھ باندھنے کی لیکن یہ بڑے ظالم میں مولوی بتاتے نہیں کہ مامود دعود نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے ہم ہاں کیا جی اپنے ساڑی نو یہ مامو دود نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمان بن اسحاق القو بھی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حمبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے نہ سے نیچے والی تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے تو یہ بات یاد رکھیں یہ ضعیف السنا جو احادیث ہیں انہی کی وجہ سے امت میں سارا فطرہ کھڑا ہوا آپ کو جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ نے جو عبداللہ بن مبارک کا میں نے قول بیان کیا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں اس میں سفیانہ سوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹرول لکھا ہوا ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کریں تاکہ یہ مسئلہ ہلو لیکن کوئی نہیں موجود تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس اصول پر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہوں گی تو اب میں آپ کو علمی طور پر لوجیکل ایک پکی والا جواب الزامی جواب دینے لگا ہوں جو کہ مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے جو مشکار میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار نو سو دو مفافرت اور اصبیت کے بیان والے چیپٹر میں تیسری جلد کے اندر آپ وسلم کی طرف منصوبی حدیث ہے مسند امام احمد میں اور امام احمد نے ذیب بھی کو نہیں کہا صحیح بھی نہیں کہا ضعب بھی نہیں کہا تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے تو کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاحی اولاد ہوں اور فخر کرے اس بات کے اوپر اس کو کہو کہ اپنے باپ کا ازبے تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لیں پلے واضح اور یہ بات نہ کرو ڈائریکٹ کرو اشارے کنائے میں نہیں ڈائریکٹ اس کو کہو اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات اشار فرما سکتے ہیں نہیں قتل نہیں آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر باعث ہے اور بخاری اور مسلم کی متاف علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرما ہوا دیکھیں بماری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا مسلم امام احمد تو اب یہ روایت موجود ہے لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سفیان سوری سے بھی بہت بڑے امام حسن بصری تابی ستر سے کی صحبت کرنے والے انہوں نے تدلیس کی ہے انہوں نے سما کی تسری کوئی نہیں کی کہ میں نے کس سے روایت سنی لہذا اصول محدثین پر یہ حدیث ضعیف ہے اس میں, میں, میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے ایکسکلوسو لیکچر ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسرلہ نمبر چتیس کے نام سے ضعف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا تحقیقی جائزہ یہ ایکسٹریم ایک اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ والا مسئلہ بھی کھول کر بیان کیا ہے اچھا یہ بات ہو گئی اب جناب ساروں کو آج کے درس میں میں نے ایک بات شروع میں بھول گیا کہ معذرت کسی کو کوئی بات بری لگے کچھ باتیں بریلو کو بری لگیں گی کچھ دیوبندیوں کو بھی کچھ اہل حدیثوں کو بھی اور کچھ اہل تشہیروں کو بھی لہذا پیش کی معذرت اب یہ کچھ چیزیں شروع ہونے لگی ہیں سٹیپ نمبر تھری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے موقوف اور جامعہ ترمزی اور سن نبی داؤد میں مرفوع حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر پڑھتے تھے سبحان تو اللہ وبی شمدی کا وہ تبار قسم کا و تعلی جدو کا ولا الا غیرک یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لیکن سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1137 نمبر یہ وہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے جو میں نے بیان کی کہ ایک صحابی جو تیزی سے نماز پڑھ کے آئے تو تین دفعہ انہوں نے نماز پڑھی تو چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا جب یہ حدیث سنن نسائی میں گیارہ سو سینتیس نمبر آتی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رضو کرو اچھی طریقے سے پھر تم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرو اب یہ حکمی عدیث آگے تحمید اور تمجید بیان کرو اور پھر فرمایا کہ قرآن میں سے پڑھو اس حدیث کے تحت یہ جو دعا ہے اس کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اک و عمدی کا وطبار قسم کا وط جدو کا ولا اللہ غیر اس میں تحمید بھی ہے اور تمجید بھی موجود ہے لہذا یہ دعا کمپلسری ہے پڑھنا لیکن جو دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ سے پہلے دعا پڑھتے تھے اللہ باعد بینی و بین فپایا کما باعدت تبین المشرق والمغرب وہ والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پڑھتے تھے اس کا حکم نہیں فرماتے تھے لہٰذا یہ والی دعا پڑھنا افضل ہے اس دعا کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے اہل عزیز مکتب مطلب فکر کے لوگ جو ہے وہ اس دل... کو پرارٹی دیتے ہیں اس لیے میں نے مسئلہ کلیئر کر دیا کہ پرارٹی اس دعا کی ہے سبحان اک اللہ مب حمدی کا و تبار قسموں کا کا, غیر کا اس کے علاوہ بھی دعا ہے ایسے مسلم میں اللہ وبر کبیرہ الحمد اللہ کسیرہ و سبحان اللہ بکرتم و سیرا یہ بھی موجود ہے تو کافی دعائیں اور الحمدللہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 892 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین وہ سورت الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے سبحان کا و تبار قسم کا وطاء جدو کا ولا اللہ غیر تو حضرت عمر کا بھی عمل مل گیا ہمیں صحیح مسلم میں سٹیپ نمبر فور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ بلّہ علیم منشون من حمزی و دفسی ہی وفسی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے عموماً جو عمومی حکم میں خالی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو میں نے پہلے پڑھا اس کا حوالہ سن نبی دعود ہے اور بخاری اور مسلم میں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھنا بھی کافی ہے پانچواں نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کثرت دلائل کی روس سے یہی بات ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث آٹھ کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ سے پہلے اکثر جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھتے تھے کبھی کبھار اونچی آواز سے بھی ثابت ہے لیکن صحیح مسلم میں واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابکر اور سیدنا عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی کراد شروع کرتے تھے سورت الفاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے یہ الفاظ ہے ساتھ الحمد سے شروع کرتے تھے تو بسم اللہ عہصہ آواز میں پڑھنا افضل ہے اگر اونچی آواز میں پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے سٹیپ نمبر سکس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ پڑھا کرتے تھے یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین روم الدین و کا نستعین ایا کا نسطین صراط افسر انعمت سراۃ وعرمقبوب علیہ <آمین> اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے جیسے ہم نے آج شاہ کی نماز پڑھی ہر آیت کے بعد وقفہ اور اس کی حکمت بھی ہے کہ پیچھے پیچھے مقتدی بھی سورت الفاتحہ پڑھ سکتا ہے اور بخاری المسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوری یہ مینشن کرتے تھے کہ جو شخص صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اور جامعہ ترمری اور سنبی داود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی پیچھے پیچھے کراط کرتے جا رہے تھے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورت الفاح کے کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی حالانکہ فجر کی نماز تھی جہری نماز لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے وہ اتحادی خطاب پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھا جائے اور سری میں پڑھ لیا جائے جبکہ امام شافی اور امام احمد حمبل کا یہی کال ہے جو حدیث کے مطابق ہے کہ جہری اور سری دونوں میں امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھی جائے اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو اقرا بحافی نفس اپنے دل میں آہستہ آہستہ اور دل میں مراد وہی جو ہم عموماً کہتے ہیں دل میں یہ نہیں کہ سوچو ورنہ وہ کہتے کہ سوچو اس میں اکراہ پڑھو یعنی آہستہ آواز سے امام کے پیچھے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھتے جاؤ تو امام کو وقفہ دینا چاہیے اسی طریقے سے سنبی دود السائی میں ہے اسٹیپ نمبر سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز والی نماز میں آمین بھی اونچی فرمایا کرتے تھے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے 248 جو امام ترمزی نے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں آمین آہستہ کہی لیکن ساتھ ہی نقل کیا کہ اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے خود امام ترمزیم نے آہستہ نماز میں امام بھی آہستہ پڑے گا امین اور مقتدی بھی اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے آٹھواں سٹیپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورت شروع فرماتے سورت الفاتحہ کے بعد تو بت اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے یہ صحیح مسلم میں ہے نواں سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی دو رختوں میں یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے سورت الفاتح اور سات قرآن کا کچھ حصہ پڑتے ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے دس سو چودہ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بعض اوقات سورت بھی ساتھ سورت الفاتحہ کے ملا لیتے تھے اور کبھی صرف سورت الفاتحہ پڑھتے تھے جس طرح ہم عموماً پڑھتے ہیں تو دونوں طریقے سے جائز ہے دسواں اسٹیپ سنبی دود اور سنب نوازہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جانے سے پہلے ایک سکتہ کیا کرتے تھے سکتہ کیا خاموش ہو جاتے تھے, تھے تھوڑی دیر کے لیے جس طرح میں نے یہ الحمد سنت آپ نے نماز میں دیکھا کہ سکتہ کیا اور یہ سکتہ کافی طویل ہوتا تھا اتنا طویل کہ ایک بندہ سورت الفاتحہ پیچھے پڑھ لے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا سیدنا ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ کا قول صحیح صنعت سے جز القرہ میں امام بخاری رحمت اللہ نے لے کر آیا کہ امام کے سکتوں کو سورت الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت جانو تو جو بندہ لیٹ شامل ہوا ہے اگر امام اس سنت پر عمل کرے اور بدقسمتی کے ساتھ یہ سنت تقریباً امت سے اٹھ چکی ہے سوائے ہمارے جماعت المسلمین والے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں ان کی منرچی کی غلطی ہے اپنی جگہ لیکن یہ ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں یہ چند اہل حدیث بھی کرتے ہیں اب جناب دوسرا رکن جو ہے وہ رکو والا سٹیپ نمبر گیارہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں جانے لگتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے اور مسلم میں الفاظ کانوں تک بلند کرتے اور وہی بات کہ دہلی کندوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کے مقابل آ جایا کرتی تھی بارہ سٹیپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقو میں دعائیں کیا پڑھا کرتے تھے ایک حدیث موجود ہے ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ میں لیکن وہ منقطع روایت ہے امام ترمزی نے لکھا کہ اس میں جو اوم تابی ہے اس کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت نہیں ہے لہذا وہ حدیث ضعیف ہے کہ رقو اور سجدے میں کم از کم تین تصویرات پڑھو لیکن سعید سند المصنف ابن بشیبہ میں ابن سیرین سعید امام زہری اور سعید اللہ محمون رحمہ اللہ کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم تین تسبیحات پڑھنی ہوگی اور وہ تسبیحات کیا ہے اب اس میں بھی ذرا سن لیجیے کہ صحیح مسلم حدیث ہے سنبی داود اور ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیتے تھے لہذا یہاں بھی سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم ہے اس کے علاوہ آپ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان اط ربنا ربان و بحمدی کا لیکن وہ آپ پڑھتے تھے حکم کس کا دیتے تھے سبحان ربی العظیم کا تو کم از کم تین دفعہ سبحان العظیم اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکو میں پڑھتے تھے اور سجدوں میں بھی سب قدوس رب الملائی لیکن حکم کیا ہے رقو میں سبحانہ ربیم کا اور سجدوں میں سبحانہ ربی العلہ کا کم از کم تین تصویرات اور یہ کم از کم ہے اور زیادہ بھی آپ سن لیجئے سن نبی دعود اور سنسائی میں سید عزیز ہے انف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی اس کے بعد شاد و نازر ہی کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو سوائے عمر بن عبد العزیز کے عمر بن عبد العزیز تاب نائنٹی ہجری میں خلیفہ بنے ایک ہجری میں شہید ہوئے زہر کہنے سے انف بن مالک سے آپ ہی کہنا کہ اس نوجوان لڑکے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی یاد تو کروانی تھی بیچ میں بلو میاں کے پچاس سال سنتے ہی چھوڑ چکی ہوئی تھی اور پھر انفین مالک نے ساتھ کہا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لڑکے کی نماز سنت کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدوں میں دس دس تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے کتنی دس تخ لہذا یہ جو بات مشہور ہے کہ تاج ہی ہونی چاہیے یہ بات غلط ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں دس تصبیہات ٹھیک ہے مطلب وہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طاق ہے اور وطر بھی طاق پڑے جاتے ہیں لیکن ایون میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو دس تصویرات آپ اندازہ لگا لیں آگے آگیا جناب کوما اسٹیپ نمبر تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے رکو سے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک بلند کرتے ہیں اور سمی اللہ علی علیہ حمیدہ رب الحمد کہتے ہیں ابن سیرین صاحبی کا المسنط ابن بابا میں صحیح قول موجود ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مقتدی بھی کہے سمی اللہ علم الحمیدہ لیکن اگر خالی مقتدی ربنا ربان الکلحمد کہتا اور امام کہتا ہے سمیع اللہ علیہ حمیدہ تو یہ بھی جائے گا اور چودہ اسٹیپ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ربنا علک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرم پی بم فی تو آپ صلی اللہ علیہ نے سلام پھیر کر پوچھا کہ کس نے پڑھا تو ایک صحابی نے ڈرتے میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے ہیں اللہ یہ الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث مطلب فکر کے لوگ ہیں جس سنت میں سے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں باقیوں کو بھی کرنا چاہیے حالانکہ یہ بارشریف نے ابھی مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے ملتے ہیں بم مبارک ربنا کل ہم بھی ثابت ہے سی بخاری مسلم میں ربنا ولا کل ہم بھی ثابت ہے اللہ مربان ہے اور فی یہ بھی ثابت ہے. اس کے آگے بھی ہے مسلم میں. مل والعب وبل من یہ بھی. اور اس کے علاوہ بھی اللہ علامہ بھی دعائیں دیکھیں اور ادھر وہ ادیس مجھے یاد آگی بخاری اور مسلم کی یقین کریں بندہ لرز اٹھتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ سجدہ کرنے ہی بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے آپ دوسرا سجدہ ہی کرنے بھول گئے ہیں یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا آپ جلسہ اور کوما کیا کرتے تو ظاہر وہ ایسے تو نہیں کھڑے رہتے تھے دعائیں پڑتے تھے اس میں اب دعائیں آئیں گی جس کو تو وہی وہ پڑے گا نا پدم اسٹیپ سن نسائی کے حدیث آٹھ سو نبے نمبر جو ابو ابود میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی لیکن سن نسائی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے ابو ابود میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے جس کے تحت میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے اور الحمدللہ امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے یہ جو المایہ رب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ شروع کیا ہے اس کی قتم کتاب و میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور یہ اس کو سخت نہ سمجھیے گا میں اب درائل مم. کے ساتھ اس چیز کو اٹریکٹ کرتا ہوں وہ حدیث آپ واحد بن حجر والی سن چکے جو میں نے کہا تھا کہ اس حدیث میں انہوں نے پورٹیکولر یہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں رکھتے تھے اس حدیث کو میں نے نام دیا ہے ہاتھوں کی پوزیشن بتانے والی حدیث آٹھ سو نبے سنم نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور سنن اب دود میں سات سو چھبیس واحد بن حجر جو کہتے ہیں میں اسپیشل نماز دیکھنے آیا تو انہوں نے ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر وہ کہتے ہیں کہ دائیا ہاتھ بائی, کلائی اور ہتیلی اور سائڈ پر رکھ لیتے بازو پر پھر کہتے ہیں جب رکو میں جاتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے جب رکو سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اب یہاں ان کو دوبارہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پھر آر باندھ لیتے وہ تو ہاتھوں کو ٹارگیٹ کیوں ہے پھر کہتے ہیں نیچے جھکتے تو دونوں ہاتھوں کو سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے اور ہاتھوں کو کانوں کی سیٹ میں رکھ کے سجدہ کرتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے اور تشود کے لیے جب بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر یا اپنی زانوں پر رکھتے اور پھر وہ کہتے ہیں ہاتھوں کا ہلکا بنا کر انگلی سے اشارہ کرتے تو ٹوٹل انہوں نے روایت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہے اس میں ان کو کیا چیز مانے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ رو بعد پھر دوبارہ باندھ لیتے نہیں وہ ہار جائیں اتارے ہاتھ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ یہ ہاتھ باندھنے والا چکر کوئی نہیں تھا اور الحمد پوری امت کا اس پر جو ہے وہ تباتر بھی موجود ہے تو اس میں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع اور تباتر ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے ہنفی شافعی مالکی ہنفی جعفری اہل تشو اہل سنت کے تمام گروہ بریلوی بریلویل سب کے سب امت میں ہاتھ چھوڑتے آ رہے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو یہ جو حدیث سو نبی دعود اور سم نسائی کے اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ان کو کیا چیز مانے لی وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اتنے تمام سے ذکر کرتے ہیں کہ دائیاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کلائی اور بازو پر رکھا اور پھر ہاتھ اترو ان کو کہتے ہیں رکو کے بعد پھر یہی یہ کیا تیسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں نہیں جی اس حدیث میں, میں عدم ذکر ہے عدم ذکر وہ ہوتا ہے جب کسی حدیث میں ذکر بھی موجود ہو تو دکھائیں کہ حدیث میں موجود ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ موجود ہے باندھتے تھے ورنہ تو میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی عید ذکر ہے کہ آپ رکو کے بعد سر پہ ہاتھ باندھ دیتے تھے دعوی کر سکتا ہے کوئی بندہ بھی اچھا تو یہ بات بالکل پھر پوائنٹ نمبر فور وہ کہتے ہیں ہم قیام پر قیاض کرتے ہیں جی کیونکہ قیام میں بھی ہاتھ دھائیں ہاتھ بھائی پر باندھا جاتا ہے تو رکو کے بعد بھی چونکہ قیام ہوتا ہے اس لیے یہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح کے اشتہار جو ہے وہ من گڑت کرنا شروع کر دیں جبکہ سیاب کرام اس کو ایک سمجھتے ہی نہیں تھے بخاری اور مسلم کی متفق العدیث ہے ساب اکرامردوان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہود ان دو چیزوں کو چھوڑ کر پوری نماز ایک جیسی ہوا کرتی تھی اور پھر ساتھ بتایا کیا نماز کہتے ہیں کہ رکوع رکوع کے بعد اٹھنا سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ قیام اور تشہود کے علاوہ یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھی کیا مطلب جتنا رکو کرتے تھے اتنی دیر رکو کے بعد کھڑے ہوتے تھے جتنا سجدہ کرتے تھے اتنی دیر ہی سجدے کے درمیان دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کیا, کیا تشہود کے علاوہ جلسہ اور رکو کے بعد اٹھنا اس کو رکو کے بعد اٹھنا کہتے ہیں وہ رکو کے بعد کیا نہیں کہتے وہ رکو کے بعد اٹھنا کہتے ہیں یہ کسی نے ڈیوائن نہیں کیا یہ خام خواہ انہوں نے چیز جو ہے وہ ڈال دی اچھا پوائنٹ نمبر فائیو آپ کا یہ جو فہم ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنے جائیں گے کسی محفظ نے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں یہ باپ باندھا ہو کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنے کا جواز ہونا چاہیے نا یعنی پوری کی پوری امت نے یہ معاملہ چھوڑا ہے اور پوائنٹ نمبر چھ یہ بڑا سخت پوائنٹ ہے کہ پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا کہ ان کا موقع یہ ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے پوری امت نے یہ عمل چھوڑ دیا پوری امت گمراہ ہوگئی اس سوائے سعودی عرب کے چند علما کے اور یہ اتنی بڑی گمراہی پوری امت میں پھیل گئی کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے خلاف کہ رقو کے بعد ہاتھ باندھنے کی سنت چھوٹ چکی ہے خدا کے لیے سنت کو زندہ کیا گیا جیسے کوفیوں نجدیوں نے رفع الیدین کی سنت چھوڑی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین لکھی اور کہا کہ انہوں نے اہل سنت کی مخالفت کیا اور بےدت ان کے گوشت اور ہڈیوں میں گھس چکی ہے جو رفع الیدین کی مخالفت کرتے ہیں رقو میں جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت تو یہ سنت پوری امت نے چھوڑ دی کسی محدث نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو اس کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ چیز انہوں نے شروع کی ہے اور الحمدللہ کتاب بھی آ گئی ہے ان کے خلاف یہ اب انہوں نے شروع کی سعودی رب کے مولویوں نے یہ ہے پوائنٹ نمبر سیون کہ انہوں نے یہ ابھی دین میں خود چیز داخل کی تو کتاب بھی الحمدللہ کیونکہ یہ داخل ہی ابھی ہوئی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو امام آم نے نمبل سے کسی نے پوچھا مسائل احمد میں آتا ہے کہ جی رکو کے بعد ہاتھ باندھے جائیں چھوڑے جائیں تو انہوں نے کہا کہ ان اس میں کوئی حٹ نہیں میں وسط پاتا ہوں حیز تو نہیں بیان کی ان کا کال بھی اسی طریقے سے آ جاتے باقی اما کا کال ہے جب تک حدیز نہیں کوئی پیش کرے گا کسی کے کہنے پہ ہم بات مان لیں گے تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بالکل اسٹرکٹ یہ چیزیں واضح ہیں کہ انہوں نے یہ کام سنت کے خلاف شروع کیا الحمد اللہ کتاب بھی آ گئی اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے محدث آزم سعودی عرب شیخ نازن البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اس دور کا امام بہاری کہتے عرب اور خود بن باز رحمۃ اللہ چھیاسٹھ سال تک رہے ہیں 1933 سے 1999 تک وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ابن بار نے لکھا کہ رکو کے بعد اربانی چاہیے تو اسی البانی نے اس کو کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان اردو میں ترجمہ آ چکا ہے صفت و النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انہوں نے رکوع والا مسئلہ لکھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور یہ بزت جاری کی ہے نجدی علماء نے اتنے سب لفظوں انہوں نے استعمال کیا کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بدت انہوں نے شروع کی ہے تو وہی میں جو کہہ رہا تھا کہ جب سنت چھوڑتی ہے اور بدت آتی ہے تو کتاب بھی آ جاتی ہے کتاب بھی آ گئی ہے الحمد اور میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ میرا موقف بھی سن لیجیے میں نے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا ہے وہ بہت خطرناک اینگل ہے اور آپ بھی اس کو سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ ان علماء عرب نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے نماز کا ایک رکن ہی ختم کر دیا نماز کے رکن ہے نا ہم ہاتھ باندھ کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں گٹروں میں بھی ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں سر رکھ کے رکو کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر بھی اٹینشن فارم میں بھی اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ رکن ہی ختم کر دیا انہوں نے یہ پھر باندھ لیتے ہیں تو باندھنے والا کام تو ہم پہلے کر چکے تو یہ ہاتھ چھوڑنے والا جو رکن ہے یہ پورے کا پورا رکن اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اس انداز میں بھی کہ آپ دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوں اس رکن کو ہی ختم کر دیا اور اللہ معافی دے ہو سکتا ہے یہ اہل تشیعوں کے بغض میں انہوں نے کیا کہ شیح چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم رکو کے بعد بھی باندھنے کوئی بائز نہیں ہے کہ یہ بھی پھر کا وارید کی لانت ہو کہ چونکہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی مسئلہ میں کلیئر کر دوں گا ہاتھ چھوڑنے والا بھی تو یہ مسئلہ الحمد للہ میں نے یہاں پر کلیئر کر دیا سولہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کے دیس ہے جب سجدے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھٹتے تو فرماتے کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں سات پر سجدہ کروں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات آدھا گنوائے دونوں پاؤں یعنی پاؤں کے پنجے دونوں بھٹنے, کتنے ہو گئے چار دو ہاتھ چھ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ فرمائے پیشانی اور اشارہ اپنے ناک کی طرف کیا <coughs> یعنی پیشانی اور ناک ایک علف شمار کیا یہ ساتواں یہ دونوں چیزیں لگنا ضروری ہے اچھا <coughs> اور اب ادوت میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ تم پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے اب لوگ یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں کہ اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا تو اس طرح بیٹھا ہو بائی میں اونٹ کو چھوڑے اونٹ کو جس بٹھانا تھا نبی خود بٹھا کے گئے ہیں ابو دود میں الفاظ موجود ہے کہ اونٹ کتنا مت بیٹھو ہاتھ پہلے لگاؤ اور گھٹنے بعد میں لگایا کرو آپ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی صحیح بخاری میں 803 نمبر حدیث کے باب میں یہ لے کر آئے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے تھے اس کے بعد گھٹنے لگایا کرتے تھے اور اس کی پوری صنعت جو ہے وہ بھی الحمدللہ للہ المصد الحاکم میں بھی اور صحیح ابن میں بھی موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں وہ خود بھی یہی عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے اور گھٹنے بعد میں لگاتے تھے ایک حدیث ابو دبود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹنے پہلے لگانے کا حکم دیتے اور ہاتھ بعد میں اور وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے اصول محدثین پر کیوں اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کوئی کہتا نہیں ہوتی تو پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لیں کہ جو اپنے جہلی نصب پر فخر کرے وہ یہ کر لے اس میں حسن بدری مدلس ہے اس میں شریک مدلس ہاں یہ نہیں مٹھا میٹھا ہاپاپ کا کوڑا کوڑا سوچوں ایک اصول رکھیں گے اور میں نے کئی والدید بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کی یہ مسجد میں جو حدیث لکھی یہ ضعیف ہے رقو میں جو قیام میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی جو حدیث انہوں نے لکھی وہ ضعیف ہے جو میں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے ابن فضائمہ سے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بائیں پر سینے پر باندھتے تھے یہ روایت ضعیف ہے اس میں ہے جس نے ابراہ مسعود رضی اللہ علیہ ولی ترمجی کی بغیر اب علی الدین ولی میں سفیان فوری مدلس ہے اس میں بھی سفیان فوری مدلس ہے لہذا یہ بھی ضعیف ہے تو میں اس میں الحمدللہ کوئی ضعیف روایت نہیں بیان کر رہا جو جو چاہے میرے ہاتھ میں بھی تھی میں نے نہیں بیان کی ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ للہ پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ناک اور پشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے الگ کر دیتے دونوں ہتیلیاں کندوں کے برابر زمین پر رکھتے اور اپنے کانوں کو کانوں کے برابر بھی رکھتے دونوں طرح ثابت ہے اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ انہیں بچھاتے اور نہ ہی بوجھ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیاں کے بلا رخ رکھ, رکھ لیتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے پچھلے سارے الفاظ تو بخاری اور مسلم میں اور سو نبی دود نتائی میں ہے یہ آخری الفاظ جو ہے کہ ایڑیاں جوڑ لیتے سجدے میں یہ الفاظ المسد الحکیم میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے اور الحمد للہ صحیح ابن احبان موجود ہے سعید عائشہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے <سلام> میں, اس حال میں دیکھا کہ آپ کی دونوں جو ایڈیاں ہیں جو ملی ہوئی تھی اب یہاں پر صرف اہل عدیظ بھائی سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ دوسری بہت بڑی خرابی میں مبتلا ہے کہ وہ خالی ایڑیاں جوڑی ہوتی ہیں اور پاؤں کے پنجے کے بلا رک نہیں ہوتے مڑ کے بعد میں پاؤں اٹھائے بھی ہوتے ہیں تو یہ بات غلط ہے پاؤں اگر اٹھ جاتے نماز ٹوٹتی نہیں ہے دوبارہ پاؤں نیچے یہ بڑا عجیب مشہور ہے کہ جی وہ ہوتا ہے, ہے نماز کا دا اگر پاؤں کا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی کوئی ایسی بات نہیں ایون شریعت میں مفتی امجود علی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی ہے یہ امکیوں کے نزدیک بھی کہیں نہیں ہے ورنہ تو بعد حدیثیں موجود ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے تو بائیں طرف وہ آگے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا تو ان کا تو ہل اسی طریقے سے دو نمازی جب نماز تیسرا آئے گا تو یا امام آگے جائے پیچھے جائے تو اس کا بھی ہل جائے گا یہ ہے بس سجدے میں جو ہے وہ پاؤں کے پنجے مڑ کر قبلہ رخ اور ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے یہ سنت ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی کونیاں اٹھا کر اور یہ تخصیص خالی مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کیونکہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق صحیح احادیث میں روایت نہیں ہوا ہاں بعض لوگوں نے کتابیں ضرور لکھی ہیں اور چھوٹے موٹے فرق بیان کیے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جنرل وہی حدیث ہے سلو کمار آئی تو نماز اس طرح پڑھو جتنا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اگر آپ اب دیکھیں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ نمازیں ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی پڑھتی ہیں باقی یہ کہنا جی کہ وہ پردہ نہیں اور یہ نہیں اور وہ نہیں تو عورتوں کے لیے جگہ ہی الگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی وہ عورتوں میں نماز پڑھیں گے صاحب اگر پردہ نہیں ہے تو مردوں کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے ان کو بھی اس نے بچ کے سجدہ کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ ورما رہے کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ تو بالکل یہ کڑک ہو کے جس طرح مرغیاں بیٹھ جاتی ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ جس طرح عورتیں مومن پڑھتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے صحیح صنعت کے ساتھ انیس نمبر سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں جو فرماتے تھے وہی دعائیں جو ہیں جو رقو میں صرف فرق ہے ایک وہاں سبحانہ ربی العظیم اور یہاں سبحانہ ربی العلا پڑھنے کا حکم دیتے صحیح مسلم میں بھی ہے سنبی دود میں بھی ابن ماجہ میں بھی باقی وہی ہے سبحان اک ربنا مربان بشمدی کو اللہ اور سبو قدوس رب والروح اب آ جائیے سلت جلسے جو ہے نماز کے بیس نمبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے سجدے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور سنب دعود اور سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پڑھتے رب اغفر ربر رب اغفر فرلی کیا پڑھا ہے اغفر فرلی دو دفعہ اور الحمد بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر فلی پڑھنا چاہیے دو دفعہ لیکن پڑھتے کوئی نہیں لوگ لیکن انہوں نے ایمانداری کی یہ دیش لکھ دی اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں صحیح صنعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز ثابت نہیں آ, وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اصول محدثین پر جو ابو ادعود میں ہے حبیب بن ابھی ثابت جو ہے اس میں مدلف راوی ہیں ہم سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ وسلم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہ مقفلی ورحمنی واہدنی وقنی ورژنی لیکن اس کی ایک صحیح صنعت مل گئی ہے کہ مقبول تابی رحمۃ اللہ علیہ الم ابن ابنبی شہبہ میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا نماز میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی لہٰذا یہ دروشی کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور دو سجدوں کے درمیان پڑھنا بھی جائز ہے سٹیپ نمبر 22. سحی میں انٹرنیشنل کے مطابق 6251 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا بھی حکم فرماتے ہیں جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ایک سے ابھی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو سکھایا فرمایا دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رگت کے لیے کھڑے ہو اور تیئیس نمبر حدیث مالک بن حوائر وہی جو غزبۂ سبو کے موقع پر مسلمان ہوئے جنہوں نے حدیث روایت کی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو انہوں نے بخاری شریف میں آٹھ سو تیئیس اور آٹھ سو چوبیس نمبر حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تجھے نماز سکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں پھر وہ تابی بتاتے ہیں کہ مالوین حوارث نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاتے تاک رقطوں میں پہلی اور تیسری میں اور پھر دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے یعنی ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رقط کے لیے کھڑے ہوتے یا چوتھی رقت کے لیے تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے لہذا یہ سنت ہے یہ جو ہماری طرح مشہور ہے کہ بغیر ہاتھ کے سہارے کے اٹھنا چاہیے ایسا اور معذ اللہ بعض لوگوں نے اتنی گستافی کی وہ کہتے ہیں نبی وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے اٹھ نہیں سکتے تھے تب ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے یہ بات ہوتی تو کو کہتے کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ خاص ہے تم نے بغیر ہاتھوں کے سارے کے اٹھنا اٹھنے ماض اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباہ نہ رہے ہوں اور کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ایسا معاملہ تو آپ صحابہ کو بتا بھی دیتے تھے تو یہ بالکل گستاخی ہے ایسی بات کرنا ماض اللہ یہ وہی بات ہے مطلب پھر کواری کی ضانت ہے جو پڑ گئی ہے اب وہ حدیث بخاری مسلم کی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنے پڑے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے بعض علماء عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دو سجدوں کے درمیان بھی یوں انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ جو حدیث ہے اس میں بھی سفیان سوری متلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں لہٰذا صرف تشود میں انگلی اٹھانے کا جواز ہے دو سجدوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے انگلی اٹھانے کا جواب کوئی موجود نہیں صحیح صنعت کے ساتھ اب آ جائیے جی چھٹا رکن جو ہے تشہور نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہور صحیح مسلم میں سن ابی سنبی سن نسائی اور سن ابن سنبرماجا کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہور کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں زانوں پر رکھتے یہ بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں ہی ہے اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گٹنوں پر رکھتے اور ایک الفاظ ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں کو لکمے کی طرح پکڑ لیتے اور دائیں ہاتھ دائیں گے گھٹنے کا رکھنا بھی ثابت ہے اور درمیانی انگلی سے ملا کر ہلکا بناتے یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے پھر آپ علیہ وسلم انگلی اٹھا لیتے جیسے ہی تشہد بیٹھتے لہذا تشہود میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اشد اللہ پہ اٹھانی ہے اور اللہ پہ گرانی ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے تشود میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی ہے اور پورے تشود میں اٹھا کے رکھنی ہے اور جب دعاؤں میں پہنچے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا یوں حرکت بھی دیں گے یہ بھی سنت ہے اور صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ اس میں صرف مشہور ہے کہ اشارہ کرتے ہیں اس میں ہلانے کا ذکر موجود نہیں ہے یہ بات بھی اسپورٹو ہے کہ آپ صدیٰ پورے تشود میں انگلی نہیں ہلاتے تھے ورنہ سے ابھی کہتے کہ آپ انگلی ہلا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اشارہ کرتے تھے ابو وہ میں ہے کہ انگلی ہلاتے تھے اور سات الفاظ موجود ہیں وہ یعنی اور اس سے دعا مانگتے تھے لہذا جب آپ دروشی کے بعد پہنچیں گے تو پھر اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کرنا ہے ایسے ہلکا بنا کر ایک اور حدیث ہے سنبی دودھ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن ہلاتے نہیں تھے تو وہ روایت بھی ضیف ہے اس میں محمد بن اجلان جو ہے وہ متلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں یہ تدریس کس بلا کا نام ہے یہ آپ, پھر آپ مسئلہ نمبر 36 ہی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں اس میں میں نے پانچ روایتیں بتائی ہیں ایسی کہ جو خطرناک ترین ہے تدریس کی وجہ سے اس کے بعد جناب پچیس نمبر سے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھایا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں ہے اسی طریقے سے تشعود سکھاتے تھے اور وہ کیا تشب ہوتا تھا للہ یہ پورا تشبدہ موجود نہیں ہے وہ ہمارے وضو کے بعد کی جو دعا ہے صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے محمد رسول اور پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس طرح سلام پڑھے گا زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا لہٰذا اب جب ہم نماز میں السلام علیکہ یوں نبی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل السلام علیکہ یا رسول اللہ ہی ہے ہم کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتے جہاں ثابت ہے وہاں پڑھتے قبر رسول پر بھی ثابت ہے المسنبی شاہبہ میں سن القبر الیکی میں المتا امام مالک میں کہ قبر رسول پر جا کر عبد اللہ بنر پڑھتے تھے اسلام علیہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکا یا ابابکر اور السلام علیکہ یا ابک وہ مانتے ہیں علماء رب بھی مانتے ہیں بندی، سب مانتے ہیں نماز میں بھی یہ انشائیہ ہے کیا اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو لیکن آگے کیا ہے کہ اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا تو الحمدللہ ہم یہ سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی نیت سے اور اللہ تعالی ہمارا سلام پہنچا رہا ہے اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے چھبیس نمبر اسٹیپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے گزار لیتے اب یہ پوری ڈیفینیشن توری کی گئی ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ سو اٹھائیس نمبر حدیث اور یہ تشہد کے چیپٹر میں تشہود کا طریقہ اس میں بتایا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اور یہ وہی حدیث ہے جو ابو حمید سازی کی دس صحبہ والی حدیث ہے لیکن اس میں کئی چیزیں ادر میں ذکر ہیں اور لوگ لے آتے ہیں کہ جی اس میں تو رف الدین کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے تو یہ پوری عزیز اب اداؤزی میں ہے تو یہ تشعود کے چیپٹر میں لے کے رف الدین کا چیپٹر اللہ سے باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ آٹھ سو اٹھائیس وہ حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کا پنجاب قبلہ رخ کر لیتے اور بائیں کولے پر بیٹھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تبرخ کیونکہ کا آخری کافی لمبا دعاؤں والا ہوتا تھا تو اس تھکتا نہیں ہے ورنہ اگر بائیں پنڈلی کے اوپر بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد انسان تھک جاتا ہے لیکن اگر بائیں کولے پر آپ بیٹھے تو سکون سے بندہ بیٹھا رہتا ہے جس طرح کی عورتیں بیٹھتی ہیں یہی سننا طریقہ ہے آخری تشہود میں درمیان والا تشہد اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ ہم آپ تشہود کرتے ہیں اور درو شریف کا مسئلہ اس کے بعد ہے ستائیس نمبر کے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروشی تعلیم فرماتے ماتے اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورت الحضاب آئند نمبر ففٹی ملائی کا سلون عالم نبی تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروشی نماز میں پڑھنے کے لیے پرٹیکولر اور ویسے بھی دروشی بھی یہ سکھایا اللہ محمد اللہ بارک محمد امال علی محمد کما صلیت علی علی انکا حمید مجید اللہم بارک ابرویم مجیب اچھا سورن نسائی میں انٹرنیشنل کے مطابق سترہ سو اکیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ دروشی اور دعا بھی تعلیم فرماتے تھے چاہے دوسرا ہو یا چوتھا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ چار رقتوں والی جو نماز ہے اس میں دوسری رقت میں بھی آپ دروشی اور دعا دعا کے بھی الفاظ اس میں موجود ہے پڑھ سکتے ہیں جائز میں یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ جس نے علامہ صلی اللہ محمد پڑھ لیا اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا یہ بالکل جھوٹھی بات ہے دروشی پڑھنا سنت ہے تعلیم فرمایا سترہ نمبر حدیث میں اور دوسری رکت میں چار رکت والی نماز میں دوسری والی میں اگر چھوڑ بھی دیا جائے جیسے ہم فرضوں کی آخری دو رکت میں سورت ملانا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے مسرد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم چار رقتوں والی نماز پڑھو تو دو رکت والی نماز دو رقتوں کے بعد تشہد عبدو اور رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکت میں ساتھ روشنی ملا لو تو یہ بھی جائز تو دونوں طریقے سے جائز ہے الحمد یہ مسئلہ بھی الحمد اس حوالے سے کلیئر ہو گیا اب اٹھائیس نمبر سٹیپ تھرڈ لاسٹ صحیح مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے ہر تشہد میں چار چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ مانگی جائے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے اللہم انی اللہ کا من آداب جہنم ومن عذاب القبر ومن العبر المحیا ملفت ومن و ملفت المسیحت مرشر میں فطرت عذاب جہنم سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اس کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ جانتا ہوں یہ جو ہے بہاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اس دعا کو بھی یاد کریں اور 29 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ انت بن مالک کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی اللہ ربانہ آتی دنیا حسن حسن اور یہ بھی صحیح صنعت کے ثابت سے ثابت ہے کہ رکن جمانی سے حضرت احبر کے درمیان طواف کرتے ہوئے مستجاب جو دیوار ہے اس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ربنا آتینا فی دنیا حسرت وفی اللہ حسنت وفلا بندہ بس ادھر ٹھیک ہے تو یہ والی دعا وہاں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ سنت تھی دعا پڑھنا اور یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروشیف جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو اس کے تحت آپ دروشی کے بعد وہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو مرضی دعا مانگیں یہ صحیح ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں رب رحم ہما کما ربا یعنی سغیر اپنے ماں باپ کے لیے اسی طریقے سے رب جاننی مقیم سلات یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اسی طریقے سے ربنا من ربانہ حبلانہ بن ازواجینا ضوریاتی قرآن للمتقین امامہ جو بھی سننے سے لا اللہ من الظالمین ساری دعائیں لیکن پہلے وہ چار چیزوں کے خلاف جو پناہ مانگنی وہ دعا لازمی طور پر یاد کرے وہ ابلیکیٹری ہے بلکہ صحیح مسلم میں تاؤ تابی کا کال ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے نماز کو دوبارہ پڑھ کیونکہ حضوص السلم نے اس کا حکم فروایا ہم دعویٰ کریں تعویم کتنے اس مسئلے میں سخت تھے اور آخری رکن اور آخری اسٹیپ بھی وہ تیسواں ہے بخاری اور مسلم میں موجود ترم ابو بداؤ صاحب نے ماجہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اینڈ پر اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم و اللہ کے الفاظ کے ساتھ لیکن یہ سلام دائیں طرف کے فرشتے اور ساتھ نمازی اگر ہیں جماعت میں تو آپ نے ان کی طرف کرنا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سلام پوری گرزن موڑنے کے بعد کہنا ہے تاکہ اس طرف سلام ہو یعنی کہ ایسے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ یہ سنت ہے اب یہاں پر میں وہ مسئلہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں اہل تشید کے حوالے سے دو تین منٹ میں کہ اہل سنت اور اہل تشید کی نماز میں بنیادی طور پر چار جگہ پہ واضح فرق نظر آتا ہے اور وہ بھی اے سچ کو اتنا فرق نہیں کہ اس کو اختلاف کا باعث مانا جائے پہلی بات یہ میں نے بتا دی کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفل یوزین کرتے رکو میں جاتے وقت کرتے رکو سے اٹھتے وقت کرتے وہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں اور میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہم اس پہ بدت کا فتوا نہیں لگاتے ایک یہ فرق ہو گیا دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں تو بھائی ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہے رکو کے بعد رکو کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمد ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم کائل نہیں ہے لیکن وہ رکو سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفہ راشدین کے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوازے ہیں عبداللہ بن زبیر ان سے صحیح صنعت کے ساتھ المسنت ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے تین ہزار نو سو پچاس نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن بھی شہبا میں پہلے وہ لے کر رہے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے پھر اس کے وقت ہاتھ چھوڑ کر تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا لہذا ہم اس کو بدت نہیں کہہ سکتے صحابی پر بدت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں افضل نہیں سمجھتے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ماں مالک میں یہ جھوٹا تو مت مطلب لگائے گی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کائل تھے المتا امام مالک میں انہوں نے پورا باپ باندھا ہے کہ دایا ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے امام بہاری نے ہی امام مالک سے لی ہے اب اس سے نہ لگائے امام مالک کی کتاب دنیا میں موجود ہے اور مالکی ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں امام علیبا رحمۃ اللہ نے کی تو کوئی کتاب ہی صحیح سطح سے موجود نہیں ان کی طرف لوگوں نے کافی باتیں مشہور کر دی جن کی کتاب موجود ہے ان کی طرف غلط باتیں تو یہ ہاتھ چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس پر بدت کا فتوا نہیں لگاتے اسی طریقے سے تیسرا فرق ہے کہ وہ لوگ ہم میں مشہور ہے کہ سلام نہیں پھیرتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے وہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ سلام پھیرا جائے دائیں بائیں کر کے اور اگر کوئی ادھر بیٹھے, بیٹھے بیٹھے بھی سلام پھیر لے وہ ہمارے یہاں بھی سننے پڑے واضح میں ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ اس سلام اسلام پھیرے ضعیف ہیں ان کے یہاں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے بھی سلام لیکن افضل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں پھیرنا ہے اور جو اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں ایران کے جو آیت اللہ ہم نائی صاحب جو خمینی صاحب کے بعد ان کو جس بندے نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ثاقب اکبر صاحب جو اس وقت اہل تشو کی بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے اور وہاں سے کمبھ یونیورسٹی سے پڑھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ سلام پھیرتے تھے تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے علیہ تشیہ نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا ہے لیکن سلام پھیرتے ہیں وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم رحمۃ اور پھر وہ سجدوں میں نفل یذین کرتے تو میں نے کہا تابین سے ثابت ہے اور وہ سلام کے بعد تین دفعہ ایسے سے کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نماز میں کر رہے ہیں وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ ہم بھی قائل ہیں بخاری اور مسلم کی عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر اللہ نماز سے پڑھتے تھے یہ ان کے یہاں روایت ملتی ہے تو وہ تین دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر نماز کا ایسا نہیں ہوتا نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں ان سے بیٹھیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی زیادہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو ہمبلی شافی مالکی اور اہل عزیز سلفی ان کی نماز اور اہل تشیعوں کی نماز ایک ہے اور سارے کی ساری امت میں اکثریت کی نماز یہی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت میں الحمدللہ کامن ہے آخری بات یہ سن کے جائیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا یہ مٹی کی ٹکی ٹکی رکھ کر تو اس میں بھی بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں امام ترمدی نے پورا باپ باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز جواز کا مطلب ہے کہ جائز ہے جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا کلینوں پر نماز پڑھتے تھے حالانکہ اس میں پاسبلٹی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائق زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث سے آپ کو پتا ہے وہ شب قدر والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی تو صحابہ نے نبی علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشید عمل کر رہے ہیں یا عرب میں عمل کیا جاتا ہے الحمدللہ مجھے خوشی ہے خانہ کعبہ شریف میں بہت سخت سردی ہو تو الگ بات ورنہ لوگ ماربل پہ ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں اور وہ ماربل زمین کا حصہ ہی ہے ماربل زمین میں سر نکلتا پتھر ہے تو اہل کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں اس پر سجدہ نہیں ہوتا مثلاً اب یہ کپڑا پہنا جاتا ہے اس کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے انہوں نے مٹی کی ٹکی اس لیے رکھ لیجیے انہوں نے مسئلہ انتہادی کیا ہے یہ ان کی غلطی جو اپنی جگہ میں اس کو پائٹ آؤٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا چونکہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے سنت ہے یہ بات انہوں نے اچھی لی کہ سجدا مٹی پر ہونا چاہیے سنت یہی ہے چٹائی پر بھی جائز لیکن افضل یہی ہے کہ مٹی پر سجدہ یہ وہ کربلا کی مٹی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے وہ ان کے نزدیک وہ مٹی نہ ملے پھر وہ پتہ جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو بعد کل اپنے ہاتھ پہ سجدہ کر لیتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ افضلیت کے طور پر کرتے ہیں لیکن اس میں میرا سانس یہ ہے کہ سجدہ صرف ماتھے نے نہ نہیں کرنا ہوتا سات آداب سے سجدہ ہوتا ہے پھر سات چکیاں ہونی چاہیے دو پاؤں کے نیچے دو گٹنوں کے نیچے دو ہاتھوں کے نیچے کیونکہ سجدا تو سجدا صرف ماتھا لگانے کا نام تو سجدہ نہیں ہے سجدے کا پورا پروٹوکول ہے یا تو کہے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہی ہوں صرف ماتھا لگائیں تو یہ سجدہ تو انہوں نے یہ اشتہار تو کیا اور میں نے ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں کو روایت ہے روایت کوئی نہیں ہے روایت یہی ہے کہ لائف زمین پہ نماز پڑھی جائے یا چٹائی ہو جیسے یہ کھجور کی چٹائی بنی ہوئی ہو کسی زمانے میں ہماری مسجدوں میں بھی ہوتی تھی اس پہ وہ بھی قائل ہیں کہ وہ کھائی نہیں جاتی ٹھیک ہے اور وہ نیچرل چیز ہے اس کے اوپر وہ سج دے گا کائل کھجور کی چٹائی جو ہمارے فوڈ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس پہ نماز پڑھی جائے تو انہوں نے ٹکی والا جو مسئلہ ہے یہ اتحادی کیا ہے لیکن یہ اتنا بھی مسئلہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے طرح ہم مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ افضلیت کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی آج ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے صبح اک اللہ دکھا اشرب اللہ اللہ اللہ وما علینا الحمداللہ شیخ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں جو ہے ارکان کی تو اس کے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے میں آلریڈی لے چکا ہوں صرف فیزیکل ڈیمانسٹریشن کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھنا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کبلا روح ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولے یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پر ڈرا کریں تو ہماری جو کیڑیاں ہیں ان کے اوپر جا کے چاہیے جتنا دو شولڈر کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو کیڑیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ تقریباً کیلکولیشن کرنے سے ایک نارمل آدمی کا دس انچ تک بنتا ہے اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ بارہ انچ تک بھی کر سکتا ہے لیکن دس انچ تقریباً ایک بارش کے قریب ضرورت ہوتی ہے اور پاؤں کے پنجے کبلا روپ ہونے چاہیے شلوار کتنوں سے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے وہ توجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے تو اللہ اکر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے اللہ اکبر تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھتا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کموں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت کانوں تک اٹھاتے تھے وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے یعنی پینل تو اس وقت انگلیاں کانوں کے پینل ہیں اور ہتھیلیاں شولڈر کے پیدل تو نہ یہ ایسے اور نہ یہ اس طرح کا رائے کو پیمٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بدل سائیڈ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں اس کے بعد پلا اوپر جب اس کے بعد گائے ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے بائیں ہاتھ کی زیرہ پر اس طریقے سے اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بال دو اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں بال دو جو ہیں وہ ایسے بال لوگوں کو دیکھا بال ایسے باندھتے ہیں یہ سارے طریقے غلط ہیں دایا ہاتھ بائیں زیرہ پر آنا چاہیے وہ میں نے پوری ڈیفنیشن اپنے تھوڑی والے پورشن میں بتا دی ہے آلریڈی تو اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب رکو میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھتا ہے اور پھر رکو میں جانا ہے اور رکو میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جو بازویں تھیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی اس حالت میں رکو کی تصویر پڑنی ہے پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے فی الحال میں میں صرف پوسچر بتا رہا ہوں کہ پوزیشن کیا کرتی ہے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے اس کے بعد کا ریفرس بھی میں نے بتا دیا یہ دونوں ہاتھ رکھیں دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے اور بالکل جس طرح رب الم کرتے وقت انگلیاں کانوں کی سیٹ میں آئی تھیں اس وقت بھی انگلیاں کانوں کی سیٹ میں اور ہتھیلیاں کندے کی سیٹ میں آئے گی اور پیچھے سے دونوں جو ایڑیاں ہیں ان کو جوڑ لینا ہے اور پاؤں کے پنجے کی بلا روک ہونے چاہیے یہ ایسے کرنا بھی بنا ہے اسی طریقے سے بار لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے ایڑیاں جڑی ہوئی ہو اور پنجے بڑھ کر کے بلا روک ہونے چاہیے پھر ان کو کہہ کر دایا پاؤں بچھا لے ہے اور دائیں پاؤں پر پائے پاؤں پر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے دونوں دو ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے اور پھر دوسرا سائزہ کرنا ہے تو دوسرا سائزہ بھی بالکل اسی طریقے سے کہہ دیتے اور پھر دوسرے سائزے سے جب سنگ اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلتا کرنا ہے جس کو ہم اس طرح ہم کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے ایسے سہارا لے کرے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے اور واپس قیام میں اب جب قیام میں دوسری رکت میں ہے تو رپل دین نہیں کرنا کیونکہ یہ ایون رکت ہے اور رکنے جو ہے تارکون میں رپل یہ دین ہوتا ہے تو یہ اوپر اور آتے ہوئے بعد لوگ جو ہے وہ جب دوسرے پہنچے سے یا شوق سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹیاں بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ آٹا گوننے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے وہ روایت بہت ہی ہے بخاری میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے گھومتے تھے تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے اور اگر کسی نظر روایت پہ بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گونتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ روایت صحیح تھا لیکن نارمل انداز میں کس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رقص کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہی پاؤں جو ہیں اتنے ہی ہونے چاہیے کیونکہ جب سب میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوں گے تو کندھا اور پاؤں ملیں گے کیونکہ سہی بخاری میں جیسے یا نقب المالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں فر سیدہ کرنے کا فرماتے تھے تو کندھے سے کندھا اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے پاؤں کے پنجے کی بلا کو کھڑے چاہیے اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھا یہ وہی طریقہ تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ربل وی کرنے کا طریقہ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہور میں پہلے تشہور میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو کنڈوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے اور بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لینا ہے اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو یوں اٹھا لینا ہے ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے اور چونکہ درمیان والا تشہور میں اگر دعا نہیں مانگ رہے مانگ سکتے ہیں ویسے وہ بھی ثابت ہے تو اس کو صرف اشارے تک ہی لے کر آنا ہے پھر اللہ اوپر کیا کہ جب تیسری رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رقت چونکہ اور رکت ہے یہ رخول دین سے شروع ہوگی پھر رگول کریں گے یہ ذرا سائڈ سے بھی اس کو دیکھیں سائڈ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور شولڈر کے برابر ہتھیلیاں آ گئی اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شولڈر تک تو پہنچایا نہیں جا سکتا یہ ہے مہاوی میں آ جاتے تھے پین لگ آ جاتے تھے اس طریقے سے اور انہیں نارمل کلی ہوئی ہوتی ہے نہ زیادہ نہ کم جو عام حالت ہے ایسی اور یہ ساری چیزیں کی بلا روک ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ہاتھ بار لیے جائیں اور پھر تیسری رکت کو بھی مکمل کیا اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے اگر چار رکت چوتھی رقط میں تورو کریں گے یا فضر کی دوسری میں کریں گے اور تورو کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجے سے جب سر اٹھایا تو بائیں کونے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے اس طرح سے آگے ایسے بیٹھتے ہی امید یوں کر بائیں پلے پر بیٹھنا ہے یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بایاں پاؤں نیچے سے گزارنا ہی صحیح گفاری میں ہے باقی کتابوں میں اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھ دونوں دانوں پر یہ بھی صحیح مسلم ہے اور یہ بھی صحیح مسلم ہے باقی سارے ریفرنس ہمارے ریسرچ پیپر پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر جب ہم تشور کی دعاؤں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ انگلی کو یوں حرکت بھی دینی ہے جب دعا پڑھ لو ایسے ایسے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم و اللہ پورا پھیرنے کے بعد اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم و اللہ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے ابو کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری ضلع یہ دائیں پنڈلی پر رانگ پر لگ جاتی تھی تو وہ یہاں پر لگتی جب سب بیٹھے وہ کیسے یہ بھی سنر ہے یہ کری لے گی اور یہ لگی ہوئی ہوگی اور اگر دوسری رقت میں بیٹھیں گے تو سننے سائل میں حدیث ہے کہ دونوں گولیاں دو دو جو ہے وہ رازوں کے ساتھ لگتی تھی وہ درمیان والے جو میں لگتی ہے ایسے یہ دیکھو یہ بھی سنت ہے اگر گانوں پہ رکھیں گے تو ایسا رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے لیکن جب تم بیٹھیں گے تو صرف دائیں لگتی ہے یہ لہٰذا یہ بھی سنت طریقہ ہے یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ للہ ایڈریس کر دیا اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے تو یہ نماز کے سارے پوسچر جو ہے وہ مکمل ہو گئے اور اب فزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں ان شاء بیان کروں گا اس کے بعد نماز میں اگر جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی ایڈریس کروں گا ان اب میں انشاءاللہ شاء پریکٹیکلی نماز پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے کر اب اللہ کا نام نماز شروع کرتے ہیں کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا ایٹ لیسٹ گرجلہ نماز کا کیا ہونا چاہیے اس سے کم سے تو نماز ہوگی نہیں یہ کتنی تین تین تصویرات اور یہ ہے اس طرح کی چیزیں تو اس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے تو جتنی دیر کے لیے میں روز کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ الله أكبر سبحانك الله أهما بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ويرك أعوذ بالله من الشيطان الظهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم ويري المضوب عليهم ولا الضواثين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وَلَا ولا ألا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربنا العظيم،, العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله اكبر سبحان ربي العالي سبحان ربي العالي سبحان ربي العالي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر سبحان ربي, سبحان, ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولكن حمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر ربي افر لي, لي الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطهبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى العباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آذ محمد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 ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح التجان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآصرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم و رحمۃ اللہ،, اللہ تو یہ طریقہ کار دو رختوں کا چار رکھتے ہوں گی تو چار رقتوں کے بعد تمر بیٹھنا اور درمیان والی تشہور جو ہے وہ عبد الرسول تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہو گیا کم از کم جو نماز کا اپنے قبول ہے اب جو اس کے علاوہ تصویرات کے ساتھ ہے وہ بھی میں ایک دفعہ ڈمانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادن الصراط المستقيم صراط الذين أغرنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المعلم العزيز الجبع المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله القالق البارق المصبر له المتماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله هو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي صبحه رب البرائه والروح يتمي الله بمحبته اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك الله أم ربنا وبحمدك الله أم مفرني صنوح بالزوز و بالملائكة و روح الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم سبح بحا ربي العلى سبحان سبحان سبحان سبحان سبحانه سبحان رب العلى سبحانه ربي العلى سبحانه اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب البلاء انك الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم ويولي المذبور عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يرسمس في سدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سُبْحَانَهُ الْمُدْهِينُ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الله اللَّهُمَّ اغْفِرْ اللهم سَمِعَ اللَّهُ مَنْ شَهِدَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيه سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي الله ربنا وبحمدك اللهم نبداه سبوح قدوس رب الملائكه ينروح. الله اكبر رب اغفر رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واعني وارزقني الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان, ربي سبحان ربي ربنا الاعلى سبحان ربنا الاعلى سبحان الله اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي الضي وحض الضوء رب جل الله اكبر التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصابحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد معدور ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بالك على محمد وعلى آل محمد كما دارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماء ومن شر فتنة المسيح الدجاب اللهم رب لا آدنا في الدنيا حسنة وفي اللاصرة حسنة وقل عذاباً لا رب كما ربياني صغيرا ربنا هبلنا من أزوارنا وزرياتنا فرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آدنا من يدنك رحمة وإيئ لها من أمرنا رشدا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذر ربنا وتقبل دعاء ربنا اقول لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من غزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني ولمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الظلم إلا أن تفق لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الوفور الرحيم أستغفر الله الذين إله إلا هو الحي وطيب وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمت اللہ میں اس طرح میں نے ایسے ہاتھ رکھے تھے اور ایسے ہاتھ رکھنا بھی درست ہے اور یوں بھی درست ہے دونوں طریقے درست ہیں یہ ہو گیا وہ طریقہ کے زیادہ دعائیں مانگنے والا اور کس طریقے سے زیادہ اذکار کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو سنت اذکار ثابت ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اب میں صرف جو قیام ہے جماعت کی نماز میں وہ قیام کیسا ہونا چاہیے وہ ان اللہ اپنا ڈراٹ کے بتاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرت الفاتحہ کی ہر آئے کے بعد وقفہ کرتے تھے اور رکو میں جانے سے پہلے بھی ایک سچتا کیا کرتے تھے تو وہ سنت بھی جو مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جائے اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے اور ہم قومے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے اور صحیح کماری میں حدیث ہے کہ تم اس بات پہ کرتے نہیں کہ تمہارا سر جو ہے وہ جدے کے سر سے بدل دیا جائے جو لوگ امام سے پہلے رکن کو ادا کرتے ہیں اس میں اب میں جو صورت الفاطح پڑھوں گا تو جو طرز کے ساتھ پڑھوں گا وہ امام کی طرز ہوگی اور بیچ میں جو وقفہ سکتا امام کا دینا سنت ہے جو میں نے ریفرنس کے ساتھ بتایا اس میں مقتدی کس طریقے سے ساتھ الفاتحہ پڑھے گا یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ سورت الفاطح پڑے تو میں ساتھ ساتھ آختہ بار میں جو پڑھوں گا وہ مقتدی کی آواز ہوگی اور جو امام کی آواز ہے وہ کراس کے ساتھ ہوگی آخر میں جا کے امام کے ساتھ آمین ملنی چاہیے اور اس میں کوئی حد نہیں آخری آئیں جب امام والا بو اس کو کھینچے اسی کھینچنے کے دوران وہ مختی بھی پڑھ لے جس طرح کا امام کعاط کر رہا ہوتا ہے اور ہم اللہ قربی کو کہتے ہیں اس دوران بھی تو ہم امام کی قرآن نہیں سن رہے ہوتے تو اس کوشچن میں کراعد بھی سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود اپنا پڑھتے بھی جائیں گے اور جو بندہ بعد میں شامل ہوا اگر وہ سکتے والی سنت زندہ ہو جائے یعنی رکو میں جانے سے پہلے فاتحہ اتنا سکتا تو اس میں آ کر وہ پڑھ سکتا ہے وہ میں دونوں کر کے مطابق ہوں سنا اپنے آسمان میں پڑوں گا امام کو جو کہ ریپریزینٹ کرنا ہے سلا امام اور مختلف دونوں نے پڑی اور نظر سجدے کی طرف سامنے بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن آسمان کی طرف وہ دائیں بائیں کرنا پڑے لیکن سامنے بھی زیادہ ٹوٹنا جائے پر سجدے کے مہادی کے قریب قریب رہے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ pedestrian astiable إة نعبد Saint إض repayت الأخف Ghysny إere今天 أيضا تيضا وإبتjac الأخف مقام الحسنين صراعة العزة إجرaffe tới ويريم الضوب عليهم ولا الضوار بالله وملائجته وكتبه ورسله لا نفروق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا رفرانك ربنا وإليك المصير لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان رجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين آمين الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ شَمِدَهُ أَمُّ اللَّهُ ایک دم اب اسی طریقے سے باقی نماز بھی مکمل کی جائے گی اور اس میں والا جو وقفہ ہے تو سکتے جو ہے گھر آئے کے بار سکتا اور روپ سے پہلے سکتا وہ میں نے بریو کر دیا اب سب سے کریٹیکل مسئلہ وہ ہے نماز کی صف بنانے گا کیونکہ صحیح بماری اور صحیح مسلم کی منتفق والے حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے بماری کے الفاظ کہ بعد مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتمام کے ساتھ سفید سیدھی کرواتے تھے گویا کہ بالکل پیر کی طرح سیدھا کروا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وسلمسائز کرتے تھے سب سیدھا کرنے پر حتیٰ ہم اپنے ساتھ ساتھی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دیتے تھے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبوں میں جڑ کر رہو تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کرتے اور اس کی بالکل لاجک سمجھ آئی جو غیر مسلم امریکن مسلمان ہوا اس نے کہا مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے یعنی ایک گورا ہے اس کو کانے کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن سب میں پہنچ کر سب حکمران ہو یا غلام ہو امیر ہو یا غریب ہو سب برابر ہو جاتے تو اب ہم سب گڑا کر کے سب میں نماز پڑھتے ہوئے کیا طریقے کار ہوگا یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سب میں نماز پڑھتے ہوئے بھی تبرک ہو سکتا ہے اگر لیفٹ والا نمازی تبرک رخ تو سب کا تبرک ٹھیک ہوگا ایک بندے نے بھی بیچ میں ڈنڈی مار دی تو پھر تبرک خراب ہو جاتا ہے تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے لیکن پاؤں کے پنجے قبلہ روپ ہونے چاہیے یہ بعض لوگ ایسے ایسے کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے قبلے سے نہیں ہٹنے چاہیے یہ جو آتا ہے ٹکنے سے ٹکنا اور پنڈلی سے پنڈلی وہ صرف بتانے میں سنگاؤں کی جو حدیث ہے وہ صحابی جو ہے اس کو بیان اتنا کر رہے ہیں کہ بہت کلوز ہو جاتے ہیں یہ محاورت بات ہوئی ہے یہ بھی ہے ٹکنا تو مل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے اسی لیے سنت کا مزاق اڑاتے ہیں یہ ٹکنا ٹکنا کرتے ہیں ٹکنا تو ملتا ہی نہیں تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے تو اب ہم ان کچھ نمازی اکٹھے ہو کر ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے پھر آپ پاؤں سے پاؤں ملا اور یہ شلوار جو ہے ٹکنوں سے اوپر ہونی چاہیے شلوار کے اوپر کرنی چاہیے آدھی پنڈی تک سندیدہ ہے لیکن ٹکنے ضرور نہیں ہونے چاہیے اور پاؤں کے پنجے رخ ہوں اور پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولنا یعنی جتنا ہی شولڈر ہے اس کے برابر جو ہے وہ پاؤں کھولنے گے اس سے زیادہ نہیں کھولنے چاہیے کیونکہ اگر آپ زیادہ کھولیں گے تو اب میں ان کے ساتھ کھڑا اگر میں زیادہ کھولوں گا جتنا کہ میرا ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور گا اسی طریقے سے اگر میں کم کھولوں گا تو میرا ساتھ والا مل نہیں سکے گا تو یہ اپنے جسم کے مطابق ہیں تو پھر چلنے سے چلنا اور پاؤں سے پاؤں ملے گا اس طریقے سے اچھا پاؤں کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے پاؤں کی ایڑیاں سیر میں ہونی چاہیے پنجے نہیں کیونکہ بال لوگوں کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہم سب کی جو ایڑیاں ہیں وہ ایک سیر میں ہیں کچھ کا پاؤں آگے نکلے ہوئے پیچھے بال لوگ اس کو یوں لانے کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے بالکل سب کی سیر میں ہو, پاؤں بڑے ہو سکتے ہیں اور ہاتھ <تصف> باندھے اور پھر دیکھیں کہ کندے سے کندھا ملتا ہے کہ نہیں اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ باندھے امام کے پیچھے جب اللہ اوپر کہہ کر آپ آ گئے تو نہیں کر رہے اب یہ ابزرو کریں کہ سب کے یہ جس طرح میں نے کندھا ملایا اور پاؤں بھی ملا ہوئے باقیوں کے بھی مل رہے ہیں کہ نہیں کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے بالکل ہے اچھا اب کیا کہ بات ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں یہ صرف کندھے سے کندھا مل نہیں سکتا اگر یہ بھی گزارت آپ کا کام شروع کر تو پھر یہ مصیبت میں پڑ دیں گے تو اس طرح کرنے سے یہ کمرے کی چیز سے ہرتہ ہے لہٰذا ہاتھ ہے وہ اس طریقے سے بند ہے کہ یہ بالکل اس طریقے سے تو یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر اچھا اس میں باقی یہ ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا تو انسان تھک جاتا ہے یہ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں ایسے آتے رکھنے بائیں ہاتھ کے اوپر یوں دائیں ہاتھ ہلکا کا رکھنا اس کو سہارا دے کر اندر کی طرف چڑھ کر سینے کے جو ہے وہ تاکہ آسانی رہے سینے کے اوپر اس کی ہلکی سی جو ہے وہ بیٹھ بن جائے گی ادروائز اگر ایسے رکھیں گے تو مصیبت بن جائے گی اسی طریقے سے یہ ایسے رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے اور اس طریقے سے یوں رکھنا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے یہ ایک ہی طریقہ ہے اچھا اب آپ سب لوگ جانا رقح بیک بدھ کریں ایسے رقم الدین کریں سب سب اور اپنے کی حالت میں رہیں تاکہ میں دیکھوں میں گا سب کا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں اچھا یہ نارمل پوزیشن میں یہ اسمار کا سب سے بہتر ہے یہ دیکھیں اس کو بھی کمرا روک ہونا چاہیے ایسے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ جو موڈ رہیں اور ایسے کر کے دیکھیں گے ایسے رکھ کے اس کو واپس لے پتہ کے ایسا کہ پتا چلے کہ میں ہر سیدھے رکھ سکتا ہوں کے تو وہ یہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں سب کو سائڈ ویو سے دکھائیے کہ سب کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہے اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر لہٰذا اس بیچ میں کوئی فرق نہیں اصل میں کانوں کا ہی ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں یعنی کانوں کے برابر انگلیاں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے برابر آنے تو یہ اس کا سندھ طریقہ ہے اب آپ سب لوگ رکو میں جائیں اللہ کہ رکو میں رکو کی حالت میں بھی جو ہے وہ لیکن آپ لوگوں نے انگلیاں نہیں کھولیں انگلوں کو یوں کھول کے ایسے اس طریقے سے اس کو یوں پکڑنا ہے ایسے پکڑنا ہے اور یہ جو ہے یہ جو یہاں پر گھٹنے کی جو جوڑ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کی ہتھیلی کا یوں دباؤ پڑنا چاہیے ایسے پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو کمر سیدھی ہو بالکل ٹھیک ہے سب کی کمر سیدھی ایسے پھر اللہ ان لوگوں کے بال خمیدہ کہتے ہیں کوائن کرنا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد پھر آپ سجدے کی طرف جانا ہے پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ گھومنے اللہ اکبر اب سجدے میں پوچھتے ہی سب نے اپنی ایڑیاں ملا دینی ہیں فوراً ایڑیاں ملانی ہیں اور پاؤں کے پنجے جو ہے وہ مڑ کر جتنا ہو سکتا ہے کیبلا روپ ہو بالکل کیڑیاں ملی ہوئی پھر اللہ اوپر کہہ کر بیٹھے اللہ پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پر, پر بیٹھنا ہے اب دونوں ہاتھ بانوں پر رکھنا دو ہے یہ بھی درست ہے دو ہاتھ گٹنوں پر رکھنے ہے یہ بھی ہے دونوں طریقے سے درست ہے جاتے تاریخی ہو اس طریقے سے رکھنا پھر اللہ کہہ کر دوسرے سیکٹر میں اللہ بل بل بل. پاؤں کی جو ہے وہ ایڈیو سے ملی ہونی چاہیے بہت امپورٹینٹ چیز ہے کا ملنا اور پاؤں کے کنگے جو ہے یہ دبائے گا ایسے کم از کم تین رکلیاں تو ہو جتنی ہو سکتی پھر جیسے کار کرتے اللہ اکبر تھے آپ یہ غلط بیٹھے آپ اس طرح نہیں بیٹھنا دوسرے سلسلے کے بعد اسی طریقے سے بیٹھنا جیسے پہلے بیٹھے تھے ایسے اب جیسا یہ دوسرا جلد ہے آپ کا تو اس میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری جس کے لیے کھڑے ہوں ایسے, ایسے, گا اور پھر دوبارہ پاؤں جو ہل گئے ہوئے سے ہل جاتے ہیں اب دوبارہ سے پاؤں کو اس طریقے سے مڑا لینا ہے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لینے اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کرنا اب ہے اب جب آخری نظر میں پہنچیں گے تو اس وقت درمیان والے تشدد میں تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے لیکن شرف بیٹھنا ہوتا ہے اس میں سے اگر لیفٹ والا نمازی صحیح تبرف نہ بیٹھے تو ساروں کا تبرو ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ تبرو ہوتا اس طرح کہ آپ اپنے الٹی طرف جھوک رہے ہوتے ہیں، ایسے، یوں، اگر یہ یوں ہوتا تبرو تو پھر آپ اس طرف جھک رہے ہوتے ہیں تو یہ تبروف نہیں ہے تبرو نبی سنو سے جو سنت طریقہ ہے وہ دوسرے والا ہے یوں کرنے لیفٹ پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا تو اس میں اگر بائیں والا نمازی صحیح طریقے سے تمارو نہیں بیٹھے گا تو so, باقی جو تمارو بیٹھ ہی نہیں سکتے اور بیچ میں ایک بندہ بھی ڈنڈی مار گیا تو تمروپ ختم ہو جاتا ہے تو اب آج سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں گئے لو میں کیا کہ آخری سجے میں آپ گئے اس کے بعد میں اللہ لو پہ کہوں گا تو آج سامنے تمروپ بیٹھتا ہے ابھی سجے میں بیٹھا رہے یعنی آپ آخری رکت کا جو سجدا ہے اس سے آپ سن اٹھا رہے ہیں یا آخری سجدہ ہے چار والی رکت کا یا دو اگر ہے تو اس کا اللہ عبر جب میں نے کہنا ہے تو اس کے بعد آپ نے سب دن تبرف بیٹھنا ہے اللہ ادب یہ سب کے سب تبرک بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا اس حالت میں لیکن اگر انہوں نے پاؤں کم کھولے ہوئے ہوتے تبرک نہ بیٹھ سکتے زیادہ کھولے ہوتے تو یہ پھر گیپ آ جاتا اور انگلی کو یوں اٹھا لینا ہے اور بائیں گھٹنے کو پکڑ لینا ہے اور دائیں کو بھی اچھا جب بایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھیں گے پھر دایا ہاتھ بھی دائیں گھٹنے پر ہونا چاہیے اچھا اس کو اس طریقے سے سیدھ کریں کہ اس کو کھولیں اگر آپ ایسے رکھتے نا تو جہاں یہ ہاتھوں گی اٹھائیں ایسے تاکہ دونوں ہاتھ ایک سیل جائیں یعنی آپ اگر گٹنوں پہ لاتے ہیں نا تو آپ اتنا محنت کریں کہ اگر میں یہ یوں رکھتا تو ادھر سے یوں اٹھاتا یہ نہیں ہے کہ اس کو یوں کر دیا یہ اور اگر میں یوں رکھتا تو یہ دونوں ایسے کرنے سے جب برابر آ رہے ہوں وہاں برابر پر آپ نے ایسے اور یہ جو کرتے ہیں شد اللہ پہ اٹھاتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہے پورے تجربہ رکھنی ہے اور دو میں ایسے ایسے کرنا اب دیجئے دے طرف السلام علیکم رشمۃ اللہ اور اور اس کے سے اللہ اللہ کدھر لگے نہیں وہ رکھتے تھے ہاتھ کو تو وہ بالکل برابر آنا چاہیے طریقے سے ہم اپنے گندے کی طرف دور بھی نظر جا سکتی ہے لیکن گدن بری میں ہوتی ہے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم دونوں سلام ایک طرف طبیعت so, <helûk> ہے تو السلام علیکم و اللہ پورا یو السلام علیکم و اللہ یہ پورا یوں یہ بھی ثابت ہے کہ السلام علیکم و ہاں یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ بھی وہ بھی ہے یہ بالکل کلیئر ہو گیا رحمت اللہ تو یہ ہمارا کا جو ہے مکمل ہوا اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز خیال میں رہ نہیں گئی کہ جو بتانے والی ہو کہ کس طریقے سے پوسٹر نماز کا بنانا ہے سبحان کا اشد اللہ